ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی اللہ بھائی ٹھیک ہے جی اللہ ہوتا ہے اپنے بزرگ میں اپنی بے میرا تاثر آئے آم آم لوگ موجود ہے تنقید کرنے والے بندے برا کمجھ اور یہ تمید نہیں رکھتے کہ تنقید صحیح ہے یا غلط اور حقیقت دیکھا جائے کہ تنقید جی وہ وقت بھی صحیح گلطی تنقید ہوں بھی صرف صحیح ہے جو صحیح نہیں وہ تنقید نہیں کر وہ کسب ہے ہے الزام ہے تنقید ہمیشہ کیونکہ تنقید کا مانا ہوں کرنا نقد تو تو ہوں تمجار ہو کہ کا کر لفظ ہی دستا ہے یہ صحیح ہونا ہے. اسے واسطے اشماؤ الرجال کے فن دے اندر جہا جرا کرتا ہوں دے آلے مسلم آخر نقاد محدث ہے جی نقاد آدمی ہوں یہ گل عام پھیل گئی جہا بندہ تنقید کرے گا وہ برا ہے پھر اے سب تک ظلم ہو رہا ہے وہ جی اسلام میں تو تنقید کی گجا سی نہیں مول صاحب تو ساتھ تنقید کی کتوں سیکھی اسلام میں تنقید دکھو آ گئی جی تسا اسلام نو بگاڑ دیتا ہے تسا اسلام نو نستے سے پا دیتا ہے تصا اسلام تصور گلت پیش کرو اسلام کے بادشاہ ہر کسی محبت کا یا گانگت کا درد ہے محبت کا درد کرتا ہے اتحاد کا درد کرتا ہے یہ آم بکواسات چل رہی ہیں پہلے علم جہا شمار ہوں طبقہ ان جا بے طبقہ ہے انہوں کے اندر بھی کہ جی جڑی اسلام جی. اسلام ہے اسلام میں نہیں ہونی چاہیے اسلام میں تنقید ہے کو نہیں اور جڑا ترکی کرتا ہے پیا جی یہ کیڑو چھالنا ہے کیڑو چالد ہے کتنا باز ہے فسادی بندہ ہے معاشرے تباہ کرتا ہے لڑا ہے پیا یہ بکواسات عام ترساں زبان لوگ یہ گل کتوں آئی ہے اس کا اصل بکشا کی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 اچھا وہ ہوں ایک ہوں قدرتی جیڑی قوم دی کسبی دہنی ہے ساری یورپی کیونکہ نظام قانون ماحول سارا کچھ ہوتا ہے سیاح کی مثال دتی وہ مثال ہی ہے کہ خربوزہ خربوزے ویخ کے رنگ فرد ہے ہوں سربوزہ خربوزے ویچ کے رنگ نہیں پڑتا حقیقت تے نہیں اس براد کی ہے مقصد کی بے بندہ بندے ویک کے آدت پڑتا ہے دہن بنا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 अच्छा उन्हें असल मकदार मंशा जड़ा है वो की है सारा यूरोप समझ आ गई नहीं اے سا سے دے دے انت انت فکر جیڑی ہے یہ سارے برامدا دے برامدا دے باہر ادھر آئی اپنی نہیں ساڑی وہ نہ لانکیاں کیوں بیجیے انہوں دا اصل مبدا منشا ہوں میں دسنا کہ اس پیچھے فکرے کار فرمائے کفر نو تحفظ دینا مقصود ہے ایس بکواس کفر نو پھیلانا اور بچانا مقصود ہے اور اسلام نو ختم کرنا مقصود ہے صرف اینا ایس لبد ہے کہ جی ترقید نہیں ہونی لفظ نا میں آنا ہونا یار زبان وہ حدیث حدیش باغ چاہتا ہے کہ زبان کے کٹے زبان دیاں کٹیاں کھیتیاں جنگ میں جائے محد ایک زبان کی وجہ اور ٹھیک ہے سے والے اسلام اسے نکاح اسے نلاق بس باقی لفظی دے جاؤ تو پھر ویکو کہ بند بڑھا کی کیا زبان طاقت نکلتا ہے نگاہ میرے خیال سے صحیح کا کرتا سنجید لگی تو پڑھا لیکن ایڈی ویفر جو من اتنے نالے بھی کھول دیا گل اگلے دن اتنے بیٹھے گنڈی لائبریری نیچری سی تیجا نواب سی ایک کتا دا ہلکا تیجا چن مبارک کٹیاں ہوئی میرے پتہ نہیں بلایا ان کی, کی لائبریری ہے بڑی ویڈیش کی لائبریری ہے میں چار گلیں کی مینو آتا ہے ایک دو تین چار ہے جے تسی چار بندے بیٹھے جے روئے زمین تو مسلمان پھر تسی کسی ہو نہیں میں آگیا میں گل سننا نہیں کیونکہ ہمیشہ جھوٹے کرداب بندے کی نشانی ہوتی ہے وہ گل سنے گا نہیں لا لات خوران واؤ پھی یا شور پاگ گا ہاسا مزہ کر کے گل نٹال دیں جھوٹے کرزاب بندے دے نشانی جی یاد رکھنا وہ گل مت مانگے سنے گا نہیں کیونکہ پتہ ہے جو سننا تو میں جانا دوسرا بد کلامی لال مند ہے تیری ایسی پیسے اچھا تیسرا لڑائی یہ آخری ہر بہت آن دیکھو حضرت کلیم اللہ علیہ اسلام کے جی گفتگو شروع فرمائی فرمائیے ہو نام پہلو بداج مسلمان آخری ہر باؤس لڑائی مار دیا گا اے جھوٹے بندے کے نشانے ہک آدھی یاد رکھنا میری گلو میں دلیل میرے مقابلے جیڑے تھانے نہ تھانے جڑے پہنچے انہوں دا تھانے جانا اس بات دلیل کہ دستا, سچے ہوتے تو آسرا کیوں لے سامنے میں جھوٹا سابت ہونا میرے کرا جھوٹے سابت کرو یہ کی جھوٹے نشانی ہے استعمال اچھا ہوں میں انہوں یہ جب دینا سر سنے نا میں سمجھا si <ReLe> دینا <Rose> ایک ہے کسی کے قل فیل گلف رکھنا ایک ہے کسی نافر کرار دینا انہوں نے دونوں گلا زمین میں ایک ہے کسی بندے کے کال سے فیل نف رکھنا ایک ہے اس بندے کا فر کرار دینا یہاں زمین آسمان سڈ فار خصوصانی معامی علو سمر سال بریلی کی فتح رنجیت شریف جس گل کی وجہ دہی بہی ہے میں ان مشال دے طور پر تمہیں سمجھا دینا حدیث صاف آیا من سر کسلا مدن فکا کفر جا جان بوجھ کے نماز اس کے پیتا ہے حدیث پاگج ہے کہ نہیں کیا ہوں یہ آکھو گے سید لمبیا دا مطلب صرف آپ دے دے چند آج کدی نماز نہیں چڑی ہی مسلمان رہ گئے باقی سب کابر ہو گیا جیڑا اے بکواس کرے گا اس ادیش نس چبل کے دے پتر دی اپنی کھوپڑی نہیں اس چگل آن لاندیا حضور سرکارے فرما رہے نے من تارا کس ملا دم دن کفر آپ نے فیل کفر قرار دتا ہے کم ہے نہیں ادو نے فرمایا کافر ہو گیا التظام ہے کفر ہوں اسے گل سنا مینا جدو گفتگو شروع ہوئی نہ تو کھلیا تو شاید صاحب کی فرما دینا بندہ زبان پچھے لوکی وہ نہ چپ رینہ تو بے مان پہلو میں ایک بار گیا کول چاہ میاں صاحب ہی کھل پیا زبان کے پچھو لکیا اگریزوں کے خلاف تو بولتے سن پتا ہے اگریز نہ ہوں سکھ ہوں یہ جڑا اب مسلمان لگے پھر صرف انگریزوں پی نظری حمل بندے ویکو اچھا کو جت تو بعد اگر مردائی جن میں ہوئے مالمی ہوئے لوگ جیفر ہو رہے ہیں مولویا کی وجہ سے کافر ہو رہے ہیں انگریزوں کی وجہ مسلمان ہو رہے ہیں وہ لانتی سور کی سی یہ اسی گل چی تم لو مے کفر تمام کفر کسی کو گفر آخنا کسی کی گلوں تو انہوں کافر کرار دینا ان کا مسئلہ ہی اسی گل چیز گل آکھی ہے نا وہ ہے لزومے لز لزوم کوف کا مطلب گلو اگر اسا مقدمات دی ترتیب دئیے نا تو نتیجہ جا نکلنا مسلب اثر یار نے آکھیا کہ انگریزوں کی وجہ سے ہم سکھ نہیں ہوئے اگر اس گلے ودانے گل کھنے کا مطلب یہ نکلتا یار یہ جا نکلے گا کہ انگریز جہے نے مسلمانوں کے ایماندی محافظ نے اور قرآن کی فرما ہے وہ دین من دشمن نہیں ہوں دی گل جا کے قرآن ٹکرائی قرآن ٹکرائی تو قرآن دی ٹکر کوفر قرآن کی مخالفتر جا بنیا کہ نہیں لیکن بظاہروں کی گل جڑی ہے وہ کوفر نہیں بنتی نہ ارتکاب کا کرتا یہ ہے لزوم ہے یہ فکہ نزدیک کوفر, کوفر بنتا ہے جتقلمی نے نزدیک التظام کیسا جائے کیا ات دوسرا ان، یعنی جہالت جہی ہے مکفرات جہالت عذر ہے مقبرات جہالت ازر اگر کوئی بندہ بے خبری کی وجہ کرتا ہے پیا اس کافر قرار نہ دیا گے باہر اس وجہ ہاں اگر دسیا گیا تو پھر وہ کردہ پیا تو آگے ہاں کافر مکت کرتے سڈے فکانے نے کہا کہ جہالت مخفراس میں ادھرے. اچھا ہوں کفر کی ہے کہ جی کچھ وہ بولے سری کو کرو مثلا ایک بند آتا خدا دو نے. قرآن پاک نے کسی آت انکار کا کرتا نہیں ندیے پاک صلی اللہ تعالی وسلم خاف آخر کہ حضور سرکار کی این عزت کرو گیا جن کی وڈے پا کی کرنی چاہیے یہ ہوں سری پخر بن گیا جس کا مسئلہ پہ نکلے پہلو سی جی آلم پاک سلکار یعنی آپ کوئی بے مثال شکتی نہیں بلکہ آم پڑا برا جی کا بندہ تو کرنا میرے کو ففر نہیں بنتا بنتا اگر بندہ اپنے برا کو گاہ کرتا کافر نہیں بنتا جہن سی آلم پاک بکواس کرتے کافر ہے کہ نہیں بڑے برا جی نے تاجیم آخنا گلان سے کافر بنیا کہ نہیں بنتا وہ کتنے سہی دلمیا اچھا اسی طرح توہین حضور سکار صلی اللہ تعالی وسلم نگار کوئی بکواس کرتا حضور سرکار دا دین نو ملامت کرتا ہزر آخر جاتی آدھا کسی حکم شرین جاتی آدھا کا پھر مقصد اے انتظام اچھا ہوں میں جناب نو دسنا بھی تنقید ان کے یہ نہ دا گلاتا سل, سل کو اصل منشا کیوں؟ حضرت جی کوفر ایک ایسی شہب ہے جس کے اندر نیکی نہیں برید کوفر. گناہا کوفر کا قاسد ہے گنا کو کاسد ہے کفر ایک ایسا درخت ہے جیسے پاسوں میں نیکی نہیں لگتی وہ ٹہنی کوئی چھاپ نیکی نہیں ہو سکتی اسلام ایسا مبارک درخت جس ناڑ کوئی کنڈا نہیں کوئی برائی نہیں ایمان رسوئی میں اطلاع ہو سکتا ہے کوفر میں نیکی نہیں اسلام میں برائی نہیں ہوئی تو سارے اتفاق ہوفر سب کو ویڈی برائی ہے الفتنا اکبر من القتل قرآن فرماند ہے فتنہ قتلو وا گنا فیتنا فیتنا اسے کفرکرکا کافر رکھتے سن محمد بندیا نو مارتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کو فتنا تے کوفر کا قانون یعنی کفرو شرک اور قانون نظام اس ہے فتنہ اللہ تعالیٰ فرما کتل گنا قتل وا ہوں خود کوفرے خود سب تو اکبر ال کبر وا گاہ بہترین گنا ہے ہو بندے چ ہر نیکی سمجھو اگر نا لیکن یہ کوفر ہے تو سمجھو کو اچھا ہوں کوفر اندر نی نہیں تو کفر سب تو وڈی برائی ہے کافر یہ سوچا لانسی یہ سارا انہوں نے آخر ہو جی تنقید کی دی دنیا اجازت मरों सब तो वही बुराई तो साफर सब तो पहलों तनकीद तो साब तो पराज सा होना साफर ढोना जिथे जिथे कोई कोफर करेगा एतराज होना सब तो पहला जो कुफर इतराज हो को तो साफ एतराज तनकीद होया तो साफर मुकना बंदे नफरत खानी हूं उन्हें लहन तफर अपने तहफुस देतिर चार दीवारी दे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 ना कोई पलीत छिट पवे ना कोई गर्दो गुबार पवे उन्हें हर पास इमान दसो कभी वेख्या जे कि पेशाब के उत्तों ढक्क अगर रख्या हो साडे पेशाब न कुछ ना हो जाए कभी वेखिया जे दुध आए कि बचा बचा के रखते हैं کیوں بچا کے کی رکھ رکھتے ہیں بھائی ماتین کوئی شاید شامل ہوتیف ہی ایڈا چ نزاقت ہی ایڈی ہے کہ جہی شہد رل گئی ہیں تک بالا ہو جائے اسلام تے ایمان اے ایڈے لطیف تے نازک چیزاں نے انہوں دی لطافت اور نزاکت دا تقاضا ہے کہ ماتا برائی ماسا, کفر, کسے پاس ان شامل نہ ہوئے ہن اسلام بچا سانو فرد کر دیتا گیا تنقید جس لو قرآن نے تابیر کیا نہج ان من درد سے روکنا یہ فرد ہے کہ نہیں اچھا بدی تو روکنا قولی طور سے اور بدی دے محافظ بدی دے پیلاو والے کفر اور برائی دی اشاعت کرنے والے جن خرپینچ اور سربراہ ہون ان دا قتل کرنا فرض جن کو یاد آتے آتلو اہمت الفر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 جس بندے نے دی کر کے اسلام شر داخل کرنا چاہے ہوں دیر اسلام بچا تے تنقید ہو گئی فرض کہ اگر اسلام بچا تو کیو ہے کہ جب کافر کافر کی سنگت صحبت ماحول دی نال تو دین اسلام برائی اور کفر شامل ہون گئے کس طرح کے لوگ مسلمان برائی کر کے تو برائی نو پسند کرن لگ تے برائی نو ہی اسلام سمجھن لگ کفر نو اسلام سمجھن لگ پی جی باہرو بھی شہر آئی ہے اسلام میں سمجھن لگ پی اسلام ہے، تو اس وقت تنقید فرض ہو گئی جی برائی تو روکنا فرض ایسے طرح برائی ہے اگر وہ مسلمانوں کے اتقاہ شامل ہو گئی اسلام <تصفح> بڑھ لگ ہے ہوں مشال یہ سمجھو کبلا جیویں لوہا لوہا کبلا سفر دیکھ کے یہ نمی تو بچاؤ نمی سے ہا تو لوہا محفوظ رہے نہ رنگ نہیں لگنا رنگ کدو لگتا ہے جد نمی پہنچتی ہے تو ہا پہنچتی اچھا ہوں ایمان دسو کہ زنگ جدو لگنا ہے زنگ لوہے نو لگنا ہے لوہے دا اپنے مال اپنا سودا زنگ اپنی چیز ہے یا بیرونی چیز ہے بیرونی جدو لگی ہے ہوں تو تنقید کا مسئلہ ہونا ہے کہ جدو زنگ لگی ہے لوہے یہ ہوں لوہے نو کھانا ہے لوہے نو نہیں کھانا کفر اسلام میں رلے تو کفر اسلام نہیں بنتا اسلام کفر بن جا وہ جی میں دھو پیشاب رل جان تو دھوپ تو پیشاب نہیں نہ اپنا پیشاب سے دھوپ نہیں بن جنا جا دھ ہوگا وہ پیشاب بن جائے نقصان وہ برو کیونکہ ہمیشہ قیمتی شاید کا نقصان ہوتا کبالے کی نقصان ہوا پہلو ہی کبالا پیشاب پہ اس کی پیشاب کی بنے دھو پھٹنا تو خراب ہونا ہے نا ہوں ویکو کہ زنگ لگا لوہے نو تو ہر کی کرنا تنقید دا مسئلہ ہوں زنگ ایمان نال دسو زنگ نے جدو لوہے نو نقصان دینا اگر اس حال تے چڈی رکھا تو وقت آنا تو ہاتھ مارنا تو گاڈر ختم ہونا جی چھت کھلوتی سی وہ ختم میں کی نہیں جدو زنگ کھا جائے لوہے نو ہاتھ لاؤ تو مو موہ منگوں کو لوہے جیسی شخصی تیرے ساٹے ایمان سے دیباڑا ہو جانا ہے جب باہر وجہ اس کاد کے اندر خرابی حوال آئی سارے امل چ خرابی آئی عمل خرابی جہی نا اس گاج کی خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس گاج کی خرابی عمل بھی برباد ہو جاتا ہے بڑے لازم ملدور لے کے अमल खराब हो नतीजा जिकलता एसकात बद हो जाएगा अच्छा हम जदों बारो कोई शह न शामिल होगी बुराई सुफर इस्लाम इस्लाम अपनी शिकल को गया अपनी असली हालत को गया اسی حالت بگڑنا چیز لوہانی زنگ کی ہے رگڑا یہ ترکیب کیونکہ ہر آٹھو جناب اس طرح گرم صاحب پلو یہ تے اسارنا کپا پی رو می تکلیف نہ ہوگی تو حضراہب ہوئے نہیں حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا ہو کر رہ گئی مسلم کی پیغے کوئی عبادت ہے اس کے اندر غور کرو تو یہ تنقید والا پہلو نظر آئے گا ہر عبادت اچھا ہوں اتے سختی ہے ریگ مال ہو سکتوں کا کم ہے گل سمجھا جی اس دا کم ہے انہیں خرچ درسد خورسد صرف جنگ نتارنا لوہے پہ لوہے پہنچے گی تو اندر ختم ہوا تنقید کا کی کم ہویا این مالا کو جو بیرونی سودا اسلام شامل ہے جو نہیں اسلام اور مسلا اسلام سمجھی بچا <similarities> پسند کوفردی ہے اسلام بیرون سمجھتا ہے سمجھ oh, حق نو نہیں ختم کرنا نہ حق تے تنقید ہوتی ہے تنقید ہمیشہ باسل سے ہوتی مال نے صرف اتارنا ہے اور تنقید نے صرف باطل دا کباڑا کرنا حق کا قباڑا پتا ہے بھی کباڑا سونے کا نہیں ہوتا نام دو کباڑا بنتا سونا چیزیں شکل آئے جدو بھی جنگی شکل چ بدلے گا من بھی سونا ہی رہنے ہونا سونے کا خراب ہو گیا خراب ہو جانا نیارا کرنے والے چھوٹے چھوٹے ذرات جو ریت دن گند جو نارے ملے ہوتے نا وہ شام ان بھی پھوک تھاک کر کے زراعت کٹے کر لین بنیا ہوں کی عجیب گلے ہے کیوں جی کباڑا ہے جی یہ لفظ پیا دست ہے کہ باقی یہ ہے سر کباڑا بڑن میں قابل ہے سر ادھر گل ہوئی ہے تو کباڑا بڑنا شروع ہو گیا اس ایمان دسو میں ایک جی مثال دینا حضرت فاروق آدم سکار کے خلاف کو بولے نبی پاک دے دین دے خلاف کو بولے سچی دسیا جی ایمان نال دسو اپنا کبالا کرے گا یا دیبالا ہوگا حق شہ سیم دلاف بولنا لگا اپنا کباڑا حق کا کبالا نہیں ہزور کے سرابہ پوکے گا تو اپنا کبالا ہونا دنیا بھی ٹاخ رکھنی دین دین مقصد کیا حق دکھا ہوں اسان تنقید کر کے صاف کرنا ہے زنگ اتار گل یعنی ختم کرنا ہے اسان باطل نو ختم کرنا ہے اسان جھوٹ نو کفر نو کفر دجل نو فریب نو مکاری نو تمام جرائم برائیاں نو ختم کرنا ہے. او ختم بھی ہونا اسلام دے خلاف جڑا بولے گا, خود ختم ہونا ہو جائے ہو جائے گا. اسلام لو کچھ نہیں ہو سکتا باطل تے برائی تے کیوں ہونی تھی تاکہ اسلام میں کوئی برائی شامل نہ ہو جائے آرلا. کیونکہ یہ نیکی ہے ادھر برائی نہیں ادھر ادھر برائی جدو ہے تو اصا روکنے روکنا یار خراب یہ جانا جی اچھا ادھر یعنی مان تر جانا بندے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 تنقید ختم کرنے نہ مانا کیا ہوا فیلے جیسے جیسے فیلتا جان پھیلتا جانا مقصد ختم ہوتے جان اللہ تعالیٰ دے حقام تو میں رہے نا لیکن لوگوں کا ایمان دین ختم ہو گیا انہیں تو برباد ہونا ہی ہونا ہوں دیکھو چل مشریف والے ہوئے ہوئے ہوئے وہی وہ اقبال والی گل تھا جو ناخوب بدری خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے لسور اگریز نیا کراقی پابندیاں فتوی سڑک اگریزوں خلاف یاد آرام ہے یہ غلامی بھی نتیجہ کی لا لا کی یہ قلم ہے صحیح ہے نا یہ پاک قلم ہے کلما تیے با پڑو ذرا غور نار سے اس دو حصے نے صرف تو حصے نفی لا اس بات ہن الہ الہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال عرصہ اللہ تعالی نے آپ رکھا ہےفرنڈ چالیس سال تو کو بعد اعلان کیوں کرایا ہے سب نزدیک اعلان کام تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ساتھ حقیقت مستقبل تھے کیونکہ نبوت میں تبلیغ شرط نہیں ہے رسالت میں شرط ہے چالیس سال کے بعد رسالت تری کو اعلان ہے نبوت ہو گیا تو تبلیغ پتہ ہی ہونا دا اس مسئلہ جناب جی سیت لگیا پاک سلسلم چالی سال کیوں اللہ تعالی سچا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر فیل ہر گل ہر کوڑ ہر دیکھنے چاہن ہر پاسوں پورا آزماو چالی سال یہ منہ وا کہ سچا ہے امین. Wer, tohre, tohre, tohre. Khaale, unhidi, so, 40 سال تو بعد میں ایلان کرا پھر انہوں دسا جا مخالفت کیا کرتا ہے وہ ہر غلط سمجھن کو لگتا ہے چالی سال تک اللہ تعالی دے محضور سرکار اللہ اللہ مشرقی لیکن لا علاح کا حکم نہیں سات کو ہے سی لا علاح حکم نہیں سلان کا جا کہ نبی پاک کو لا علا نہیں تو کافی ہو جانا کیونکہ نبی ہر نبی پیدا ہی توحید پر ہوتا ہے سلام اللہ. ساری تائنا کتبا چلے کٹ جی ہونا سوائے ساری زندگی دی جاوے. آخر تک توحید کا جو مقام جا حاصل ہونا اس ارباں درجے ود نبی پیدا ہوا نہیں لکھے گا باقی بندے آبی مرگر مچھی نکل گیا میں میں میں نبی کیا چوڑے شاہی نے سوال کرتے ہیں کہ نبی آپ دے نے وہ مرگر مچھی بڑے گاڑا قرآن تو خود آختے جے ساڈا نبی دیا تھا سمان تے پڑھنا چاہیے دعوت اسلام بھی دیا گے جی ایسا ہی آکھنا ہے کہ تصاو کی پاسے نبی یہ دضرت عیسا لے اسلام جہ وقت دزور سرکار کی وجہ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 وہ تنقید کی گل پہ تمہیں دسنا جی جی. اللہ اللہ جدو کرو گے تنقید نہیں ہوتی کیوں دی؟ جی جی. لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جی. کوئی عبادت کے مستحق نہیں جی یہ جی. مطلب ہے باقی سب خدا جھوٹے نے یہ مطلب نہیں ہو جانا جی جی. اللہ تعالیٰ سچا خدا ہے جی. ایویں یہ تنقید ہے جی. نہیں تنقید بھائی تو ہے کہ یار کوئی خدا نہیں عبادت کلا کوئی نہیں تو سارے جھوٹے خدا پاک سرکار نے یہ ہوئی تنقید ہے چالی سال تو بعد تو سارے آخر لگ پا جھوٹا جھوٹا جھوٹا جھوٹا گل سمجھا جان مال जारी तनकीद वजी है हक आल खुदा नहीं बजी कि वजीए कूड़ा महाकमा दंग आला सियाने हे का फिर कुफ अकल तलील कटे नहीं हो सकते कुफ अकल दलील तीन चीजा कटिया नामराज का फिर हथ बुत बना गया बनागा خدا خدا دیا تو پکا پکو کہ میں تیرا خدا چلو جی کرنا ہی اعلان لان پیا بغیرتی کرنی کچھ ہوئی کر بے سوری بغیرتی گل ہی کون پھر چلو جی کافر بننا ہی کہہ دے میں تیرا خدا ہوں کیونکہ میں تین بنایا تی ملیا بھی صحیح تو بے سورا ملیا الٹا آتا تو میرا خدا ہے معلوم ہویا باقی کوفر اکل سے دلیل کرتے اچھا انچو دلیل کی ہے جیسے پوچھو دلیل کی ہے جی. کہ میرے پیو نے کر دیا کافران کول بت پوجن دے ہے مطلب سچ مرو کافر مسلمان پکا ہو جائے نا کافر oui. مسلمان پکا, موسلمان پکا, موسلمان پکا ہو جائے تے دنیا تک کافر نہ رہے ہاتھ نال بنا کے خدا منی تھلا پھر کے واؤ لاکھ لانت ساری پیاری سچا خدا ہے جٹ پے حدرت جی اقبال آدھا نا جب میں لا الہ پڑھنا تو شرم میرا بوت پانی پانی ہو جائے جسم کیوں لرا برندام ہو جانا جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپنے لگ جاتا ہوں سنت کی کب کبھی آنی ہے وہ ڈرامے آتے ہیں میری چٹکی ماری پیر نے تو مریض خربا دیا کھان دیا سر کو اتنے جا پہ اوتوں شیتان جاتے ہیں یہ کیا ہے جی یہ جی حضور سرکار کے صحابہ ہے کرام کو ایسے ہوتا تھا میں خدا دا ہزور سکار پڑھا سا یہ لگتا درختوں کے ایسنا سخت تاری ہوتا سی حضور سرکار محفل پاکستان کن موہ لا کے ہمیشہ گل کرتے تیرے ساتھ دل بندے کہ سلطانی دردیشی خراب قوم نے دسو فکیری کہا چاہ پائی اچھا ہوں جناب ساق سک نے لا الہ شروع اُر سے اللہ تعالی قرآن نے جب فرمایا نقتا فرماوب تیرے دشمن نہیں میرے دشمن ہے تیر تو سی آتے سن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 ہوں تنقید تلوار بھی اٹھ ہیں ہجرت ہو رہی ہے چھڈے چھڈے جی ہفشے کی طرف کچھ جنگہ آ گئی سب کچھ آ گیا میدان کھل گئے تانے مینے سبو شتم گالا سب کچھ ایمان نال دسو ہوا کہ نہیں ہوا یہ تنقید تے ہویا ہے یا ذکر تے اللہ اللہ تے ہویا ہے کلما جدو کر تنقی تو شروع ہوں کہ تسلیم تو شروع ہے تسلیم اگے للہ تسلیم لا علا تنقید للہ تسلیم تسلیم تو شروع ہوں کہ تنقید تو لاکھ لانا مڑ سا مسلمانی اب جی کو رہ گئی یہ دسو کہ جڑا کنجر پہ آخر کہ تنقید کوئی نہیں ہو دا, دا پہلا حصہ ایمان شروع ہونا ہے مگروں مگر جڑا کلمہ شریف نو مٹ لا پیا جا تنقید آٹھ ہی اتار کے ہے پیا لا الہ پہ لا ایمان نال دسوں دا صاف منسوبہ یہ ہویا کہ سارے صرف اللہ اللہ خود قبر ہو معلوم ہوا کہ وہ کانا چاہتے ہیں تنقید نہ ہو گئی اسلام چاہتے ہوں میں ہر صدی کے آغاز یا آخر میں ایسے بندے اللہ تعالیٰ بھیجے گا اس امت سے جلدی دین نواں کر حضور سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ نیا دین پیش کریں گے یہ سہرل پادری صاحب سے سارے بچاؤ یہ پروفیسر کبزا ایک ہے دین کو نیا کرنا ایک ہے نیا دین پیش کرنا ان دواں زمین اسمان کا فرق نیا دین پیش کرنے والا کافر ہے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 جی میں گل کی مطلب نبوت کا دعوی قسم خدا پہ سدقے شاہ سکار کا پہلو عدم کرتے سن پیر میرشا سرکار جدو آپ نے سیفے چشتیائی کتاب لکھی اور اسود مختار سخفی اسود انفی تلاحا بن جناب آخر کے اندر لکھے محمد بن عبد الوہب یہ سب نبوت کے دعوے دار تھے hmm. طفان کھڑا ہو گیا پورے ہندوستان اجوابیاں آ پیر صاحب گالاں کٹیاں وہ تنقید آ گئی <laughs> <laughs> گالا کا نشانہ تو بڑھنا ہی بڑھنا سی <laughs>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 آ کے پورا جناب چوٹ زور لا کے تو سوال کیتے سد کے پیر صاحب نے نماز پڑھی تو گلام کی دور جناب جا مرضی خاندے ان سارا جب لیکن ان جناب نیلنج کیا جناب کا جواب جڑا اصل نا ہک بردا کہ ہونا چاہیے آم سکار نے فرما سا کاغذ قلم رول سوال اتنے سامنے لکھے دس دب لکھے دس درما دے آ شرت ان کا ملا پورا کر دیتا ہوں، دو تو میں اپنے اضافی سوال دینا جواب جب لیا حضرت جی میرے پیر دفتو شریف چھپی پرانی چھپی سیر ہوا جدو فیلے نہ جی نہیں کو اج تک وابی نہ پیر صاحب دا جواب کوئی توڑ سکے حضرت دے سوال دا جواب اچھا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 <تصفيق> اتے یہ حق بنتا ہے کہ صرف ایسا کہہ سکتا ہے جڑا مسلمان وہ آخے گا جڑا خدا رسول دا حکم نہ منے گا وہ کافر ہے یہ نہیں آکھ سکتا کہ جو میرا حکم نہ مانے وہ کافر ہیں. <تصفيق> ہے یہ سیفی آخر سی بھی آخیا سفی آگیا جا مو میرے خلیفے ولی نہ منہ وہ ایویں کافر ہے اگر میرے سارے خلیفے ولی منہ تو ایک نو نہ منے ایویں کافر ہے جی سارے نبی نے من سارے نبیوں لیکن ایک نبی کتاب جی نمی لکھا پرانی لکھا جی ادا ہے دیکھو صحیح کم گونے سمت لگا پیا وہ تنقید ہونے تنقید خاتمے نا جی گل پیسہ لی ہوئی نا میں اگلے دن آخیا میں دسو خدا دے بندے ہو میں کلہ بندہ تنقید حضرت صاحب بزرگ اٹھایا تمہیں شروع کی تنقید ایمان نال دسو میں آخیا یار کی اثرات نے پورے ملک ایس وقت اثرات نے کہ اگر جلسہ ہوئے نا میرا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 افراد جا جی سکتے ہیں تو ایمان دسو جی مسلمانوں دا بندہ بندہ تنقید کرنے والا بن گیا پھر ایک بندہ بیٹھا پھر تے زنگ آنا ہی نہیں आ, تے تاں ہے نا جدو لگ جائے تے جتو لگنا ہی نہیں ہوں کیوں اس قوم نے کیوں دین مدارس کیوں ختم ہوئے نے مدارس کیوں ختم ہوئے نے دی پہلو ضرورت دین معاشرے نظام نہیں دی. معاشرے سے ہر بندہ اپنا گل کر دے, ہر عمل کردے پہلو جی کر دے کار بیٹھا تو حکم ہے بابا ایتابا بن گیا جد قوم ضرورت ہی نہیں محسوس بےدی قوم یہ بےدین سیکولر قوم نا ہمارے دنیا بھی مینو ایک جی جی دنیا کے ساتھ دین کا کیا تعلق ہے بالکل ٹھیک میں جناب ہوں اپنی طرح دنیا گنو گن, گن کے سامنا دنیا کا فلانا فلانا کام یہ تعلق نہیں فرق مجھے بھائی ماں میں کنو رکھیں گے دنیا اپنی نکاح شادی کاروبار کھانا پینا لینڈ دین کی آخے گا کنو آخے گا دنیا ہوں جو کچھ میں گنیا میں دنیا نے دین تو باہر کٹ کے وقت باہر بھی کٹ لے کے مسلمان بھی رہ جا <laughs> <pties> نا نکاح کروں اے دے پہلاً پہلاً آیا کر کلمہ پر توبہ کر نکاح گواہ دو گواہ نے ہجاب قبول ہونا ہے نام مراد ہدایت دیتی کھان پیڑ سے آ جا حلال حرام آیا کھڑا ہے حلال حرام کہیں دسنا ہے یا تے آخ میں حلال حرام کھان پیڑ مرن تک میرا دین نال کوئی تعلق نہیں ہے ہماری دنیا اور مرنے کے بعد ہوں مولیادو پڑھو ختم کیا بھائی کیونکہ آپ دن شروع ہو گیا جر جی مولوی کا کیا کام ہے بھائی دنیا داری میں مولوی کو کیا کام ہوتا ہے جی مر گیا ہوں دوروں دوروں حضرا صاحب سدو حضرا صاحب یہ بھائی ماں ای بولا گیا جنا چر سور جیتا سا یاد نہیں آئے مرن تو بعد سور کیوں یاد آ گئے ایک گل ختم پڑھنے والا بھی کر قسم خدا دی کر کے آنا ختم پڑھا بندے بھی پتر بن جان اچھا ہوں قبلہ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 غلیظ مواد غلیظ فکر غلیظ سوچ غلیظ گلان کفر برائی دے ذہن دے اندر اسلام بن جانا ہے تو سمجھو اسلام کو زنگن کے دماغ میں لگ چکا ہے لگ گیا ہے جو غلیظ مواد لوہا نہیں یہ غیر مجدد تنقید کرنے انہوں نے آخر ہے شرم کرو یہ کفر ہے یہ برائی ہے یہ حرام ہے یہ نجائز ہے تم نے اس کو اسلام کہاں سے بنا لیا ہے پگ ساوی نال نہیں پچھڑی دا پگا پچھڑی جڑا بلوچستان دا ضلع بھریا پیا او سارے ہے ہی پگا والے اتنے سارے مجدہ میاں جاؤ تو ایڈی ایڈیاں پگا ہری پگ والے تو چھوٹی چھوٹیاں پٹیاں اوتے ایڈے ایڈے پگڑ نے ہے نیڈا مجدو ہما چال نہ پاک بنواستے مجدد کا یہ کام نہیں کہا مجد ہے مارا ساحب مجدد ہے ریاض والے مارا سا مجدو گڑا نہ پوے یہ نہ آخنا پہ کسی نو نہ کرنا مجدد اپنے فکر کی روشنی تو پچھانے مجدد تنقید تو صرف پشندا کیونکہ کام میں نو کرنا جنگ لگیا انہیں اتارنا جہے عقائد خراب ہو چکے نے جیدے چل لونی انہیں آن کے تنقید کی بچال کر دینی ہے مناظر بحث ہر طرح انہیں انہیں ثابت کر دینا ہے کہ یہ جو تم نے اسلام بنا رکھا ہے جی یہ نہیں اسلام کی حقیقی شکل یہ ہے سمجھ آئی کہ نہیں یہ ہے مسلمان کی اصلاح ایک اے اسلام کی اصلاح اصلاح کرنی ہے کبلا مسلمان دے ذہن دی اسلام دی اصلاح نہیں یہ نامروں میں مجدد نے جڑے اسلام کی سلاح کرانے اسلام یہ غلط اسلام ہے اسلام وہ, نجد, وہ ہے یہ غلط اسلام ہے جو چودہ سو سال سے آ رہا ہے یہ ہے کون نیا دین دینے والے نیا دین دیش کرنے والے نمے نہیں اچھا ہوں پشریٹ نے مجدد تنقید تو میں ایک مثال دینا ہوں تو دو چار مثال مسئلہ مساوات ہو جا نبیت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں شخصیات سامنے آوں آنگیاں شخصیات اس واسطے آنگیاں کہ جب کوئی شخصیت اسلام کے خلاف چلے عمل کرے پہلے نمبر تے مسلمانوں کا فرد بنتا ہے کہ اپنا عقیدہ ایمان رکھن کے شریعت ہر کسی پر غالب ہے ہر کسی پر حاکم ہے شرح پر حاکم کوئی نہیں ہے ہو سکتا جی ہر کسی کا فیل حکم شرح دے تابع ہونا ضروری ہے شریعت کسی دے فیل دے تابع ہونا ضروری ہے ہے کہ نہیں ہر میں باقی کی گل کرا حضرت فاروق آلم اللہ تعالیٰ پریشان بیٹھ حضرت حزیفر اللہ تعالیٰ حضور کیوں پریشان فرمایا پر یار میں سوچنا پیا بھائی ہوں تنقید دیکھا جی کلاف ہے تنقید کن ہے سیک درجے دشتمار ہوتی تھی سارے کنی لامت پی گئی حضرت فاروق آلم سرکار نے परमाया यार मैं परेशानी लाग गई है कि मेरे को गलत काम हो वे ना। बार बार। परेशानी वेखो खलीफा वक्त परेशानी लगी बची जी ये नहीं यार बुरा करा मैं गे। तो मैं डे मेरा की बनेगा ना मैं बुरा करा तो यह मैनू ना ड बनेगा ए बर्बाद हो जाएंगे اگوں پھر ساتھی رسول سنگ بھی مطابق چلو گے تو جلانگے, تو خلاف چل کے لحاظ کر Hi, شخصیت کا پجاری ہوں انہیں آخنا سی چپ لے جو جی اج تو بات نظر نہ آ گئے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 تا کر کے وہابی گستاخی کرے وہابی کوئی چھوٹی تو چھوٹی کرے واجب القتل ہے چک پھٹے جن جلسے ہو سکتے ہیں میں خرچہ دیا گا ایتھے کرد چوک رکھ کے سورت دس دیا گے ادھر جمانے یہ گل اور اگر کازمی کوفر کرے اور کہے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 لیکن اگر وہ کازنی کر رہا ہے اور کازنی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو کازنی کیوں کا خاندان ارے بھائی تو ہم نے مان لیا جن کو ہم نے مان لیا کھاتا انگلی نہیں اٹھ سکتی لیکن وہ کیا کرنے جماعت پرستی یہ ہے وہ پجاری کے اگر ہے اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم لا الہ الا اللہ کہ پوجنے والا بھی لانسی ہے دون مندون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 میں قسم خدا بھی کر کے آنا ادھر کو شاید ہزار کھڑ دیا میں اپنی جان ایک پاس ای ہو رہا ہے دوسرے پاس ایڈا ظلم خوفر ادا شرک کہ سب زیادہ اور سجادہ اور فلانا اور فلانا ہے اور اس کو رسول کا درجہ دیا جا رہا ہے اور خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے کہ اس کی جب بات آ گئی اگر خدا کے مقابلے میں رسول کے مقابلے میں قرآن کے مقابلے میں سب جو بھی مرضی ہو گئے خدا رسول دی مننی اید دی اید در اید شرک ادھر تو عید پہ حفاظت اے ادھر ایڈی گستاخی لانت توا موہت ملکی کھڑا ہے ادھر ادا سب کا خیال پہ رکھی جاتا ہے کتیا تو تے نہیں تو تے حضور دے دین اپنے تو باری کھڑا ہے اپنی خواہش نفس تو باری کھڑا ہے تو کرنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول نہیں تیرے اندر بھائی مانا غلام کس کو پیسہ ہے غلام وہ ہوتا ہے جس کے مال اور ملک اور جان میں اس کی اپنی مرضی بھی نہ ہو ہوئے ہوتا ہے کہ نہیں جی پر غلام کی تاریخ کی لکھی کتاب جس کو حق کہتے ہیں مطلب ہے کہ دی کوئی شہر حق کے حاصل نہیں ہوں مقالا ملک ہے ہر شہر دی رسول دے خلاف آ منہ جب رسول دے خلاف ہوگا سڈا لباس وزہ کتا دھی بہن کاروبار ہر شہر مخالف ہوتابک بھی گلام رسول ہوگا کہ انگریز ہوگا اچھا ہوں مجدد جڑا کی کرد جی ہوں میں شخصیت سامنے آنگی میں جی گلتا کرنا کیوں اس واسطے کہ جا مر گیا مر گیا آال دے سکتے اندر ہال دے اللہ تعالی جانے تو بندہ جانے لیکن جب لوگ کسی مر جانے والے کے پیروکار ہوں اس مرے مرے اعتراض تنقید اس واسطے فرد ہو جا متدے پیروکار وہ غلط گل کے اندر ہوئے کھڑے نے تو ہوں ان پہنچا واسطے ضروری ہے کہ ان کی گل تنقید کرو تاکہ بچ جائے اگر لانسی دین مرضی جنازی سوچے تو جو مرضی سوچی جاؤں گا جیڑی حقیقت وہاں دی حقیقت آئے؟ حقیقت یار بڑی گل بڑی میں کرنے لگا فکا شاخی دن فکا مالکی ملی در فکا والا اپنے امام دی صداقت اور ہکا نیت دلائل پیش کر کے اور سابت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں کہ میرے مام کی فکا صحیح ہے حالانکہ فکی اختلاف جو ہے وہ کوئی اختلاف بھی شمار نہیں ہوتا وہ تو اختلاف ہی رحمت ہے لیکن اس پہ باوجود دلائل یہ جی فکا میں اے اے اون اے زیادہ بہتر ہے اصل اہم ہر ایک کا کردہ ہے کیوںکہ کرتا ہے میں حیران ہو گیا کبلا محدف شمس الدین ابن قبر امام ابن سبکی اے شاگرد نے اور شمس الدین زاہدی استاد نے امام شمس الدین کول ایک خطا ہوئی یہ. باوے جان کے میں بھول کے میں جس طرح ہوئی خطا کو کتابوں کے خلاف ہوں شگر دق پرست نے سب کا شافیہ کبرا صاف لکھ فرمایا میرے استاد تیامت والے دن دو بند نے دوائر اور سوفیا کرام رکھا اُن دونوں نے میرے استاد کا گربان فرنا ہے میرا استاد سبقوں ذکر کرتا ہے اس الفاظ بھی گٹ جبر تھان نہیں, نہیں, نہیں اندھا اندھا کر. پھر ہوں ترکیب بھی میٹھی مچھی کر جانا تو میرے شاید استاد کا یہ حق نہیں بنتا جدو آ جا گے آ کے استاد میرا ویک دے نہیں کہ اگو میں کہڑے آتے شاید ابدل کادر جیلانی کی گل آئے تو چھیتی نہ گزر جا تو جی گل آ جائے تھا اور ہمبلی سن وجہ سفیا میرے استاد دینا کر کے شگرد گستاخ ہو گیا کہ خدا رسول پتا نہیں سبق پڑھ بیٹھے کتنے پہنچ گئے جی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 ووٹ اسلام نہیں اسلام دا ووٹ ڈالتا قرآن حدیث کھولو چلایا اچھا جب قرآن حدیث ایسا ملنے آپ اتنے آن کے تو گور کرنا ایک ہوں فیصلہ ایک ہوں مشورہ فیصلہ مشورے تو بعد فیصلہ ہوں uh... یا فیصلے تو بعد مشورہ ہوں مشورے تو بعد ایوے نا اچھا مشورہ جہا اس نے آخیا کرو نے آخر کرو نے آخیا کرو نے آخیا کرو جا ہوں فیصلے کرنے والا بیٹھا وہ رد نہیں کر سکتا یار تیری گل میرے پسند نہیں ادھر بھی پسند نہیں ادھر بھی پسند نہیں آئی مجھے پسند آ گئی ٹھیک ہے اندر تو میں فیصلہ کر رد معلومات قبول ردول دا استعمال ہے ٹھیک ہے مشورے رد بھی ہو سکتا ہے قبول بھی آ سکتا ہے لیکن فیصلہ جدو جاتا ہے پھر رد قبول ٹھیک ہے نا ہوں ووٹ تسا فیصلہ سمجھتے ہو میں دیکھنا چاہتا بھی تاریخ سمجھ کی ہے ووٹ تسا فیصلہ سمجھتے ہو یا مشورہ سمجھ فیصلہ ہوتا کہ کیوں اس واستے کہ جہاں حق جی ووٹ مل گئے بن گیا بن گیا فیصلہ ہو گیا ہوں یہ رد ہو جائے گا کہ نہیں ہوں کبلا مشورہ جہا ہے یہ ہے ووٹ مشورے دا درجہ نہیں رکھتا یہ رکھتا فیصلے کا اصل ہوں آس ابھی لنظر گفتگو کرنے چلو اینو مرتبہ کا دے رہے ہیں مشورے کا جی ٹھیک ہے جی اسرا ہے نا تھوڑی ایک تھلے اتر کے گلتا کرنا جو حقیقی مقام جی؟ ہے مشورہ لو کون ہومانتدار کنوی مومن ایک امین ہر مومن امین نہیں ہوتا ہر امین مومن کیا شادی فرماتے ہیں بے نماز کو کردہ مت دے جس جو خدا کا کرد نہیں دیتا تیرا کیا دے گا <سلام> کیا مطلب خائن ہے نے امین نہیں امین کنو آخو گے جہاں خدا کے حق بھی پورے کرو مخلوق کے حق بھی آخو گے نا ہوں امین ایڈا وڈا رتب کہ سمجھو ولی ہے <سلام> <تحب> <سلام> مومنٹ شاید ہے اور <سلام> رب دیں پیتی پھرتے ہیں مخلوق دیا بھی تیتی سوتے ہوئے نے ہوں شرط لاہ دی ہے کہ جس بندے کو مشورہ لوگ رسول کریم حدیث ایمان دسو یہ کوئی ٹکر لگے نورانی ہوے کازمی ہوے کوئی یہ ٹکر لگے بچک دوں گل آکو گے یا حدیث غلط آخو گے وہ پڑنا کہ نہیں ہوں ایک پسے کنجری ہے درجی چالی سال دی چکلے بہان والے کنجری ایک پسے خود نورا نہیں کار دونوں کے ووٹ برابر ہونگے کہ نہیں مار جن کجری ہو جان جیت گیا اچھا میں کریں سمجھا جی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 جہی منع ہوگا آخر واجد کو قتل بندہ ایڈی وی تو کر دی ہے سارے ادرت کبلا صاحب سابا صاحب ادرتا سردا ان نے بہڑا کل کر دنجریجری کا برابر ہو سکتا ہے اچھا میں آخا آخا نورانی تادنی آپ بھی ووٹ نسلیم کرجری کا دہن اور میرا دہ موتق جہ بھی آخن ٹھیک ہے ووٹ حق ہے امانت ہے قوم کی اور کجری کا ووٹ کجری ووٹ کا مطلب ہوگا فٹ اور سوچ کا فیصلہ دہر کا فیصلہ جیسے اہتر سال کی چکلے کی کنجری کا فیصلہ ہے وہی اسی طرح بالکل دینی کردم کا ہے ماسا ہیٹ اتنے نہیں ایمان نال دسو لانتی منا گستاخ اور خود کازمی نورانی نے اپنی عزت کر دی اور میں ان دی عزت دا محافظ بنے کہ نہ بنیا کہ شرم کرو لانچ پیو نورانی کے کازمی مشورہ تے آ کنجری چکلیاں دا مشورہ برابر ہے کوئی اقل دے تو کروڑا کنجری ہونے دو نزیر ورگی تے ایک نورانی کادمی کی گل جہی وہ پائی ہے تو تصا برابر ایک دار نال دسو بالکل نال تو دلہا بندہ ہی نہیں ملتانوں لنگ جیا خیرا خیر را کے دے روڈ لنگ جائے وہ جی میں گل کی بہ جائے پہلے گیرت قتل बगैरत यार सारत न छेड़िया कतल कर दगैर आता भी गैरत कतल हों पर हूं गैरत गल कतल हों जहा अपनी बचा बगैरता स्कूल न कल घर बहा इन आ टीवी चकला क्ड करो बगैरत ना बन तु इज्जत नचा स्याने आंदते रन इज्जत जड़ी अख थले तो जुती पैर थले बचती है रन पी आई अकल कर सुन के तो की आंदा है یہ خیرنا لے بغیر ساری غیرت چھیر دس دی گل کر کے غیرت نا سور ٹھنڈا برفانی علاقے چکیا پھر بھی مان کا دھد نہیں آئی تیری واہ کی خیرت جاگنی پی جی غیرت اتنے جاگ جی جدوی میں شر بنایا تھا بے غیرتی پسند پردے نگیا اگریز ننگا سیتا چٹ سے نال جی پر سارا ننگا وہ پسند جا کپڑے کی گل کرے کپڑے کی گل کرے کپڑا پورا کرو کپڑے پورے کرو اور برا ایمان نال دسو سوے نہیں ہوں میں یہ تو اگلے دن آخیا میں آخر میں گل سنو ٹھیک ہے اگریز تو کچھ دتا ہے کچھ دتا ہے ایسا منتھ دتا کچھ دتا ایسا انکار نہیں کرتا لیکن آو یار ایک جگہ تک فری وشا کے ذرا فیصلہ کرنے کہ لیتا کی دتا ہے سڈا انکار نہیں لیا کی سو آپ دونوں چیزوں ملا کے سامنے رکھ کے نا تے تقریب چ رکھ کے ہوں فیصلہ کر گے موازنہ کر گے لیا کی سوتا کی سو جے لیا ہونے ان قیمت قدر ہو جو دتا کہ ہوتے مقابلے کھ نہ کل آدم تو پھر تے سمجھ لو اصہ ویڈ کرنا تو رونا ساڈا ہاتھ رونا خوشی دا نہیں گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی. جیب جو جن اساں دتا ہے ان دی قدر ہواٹر جو لے لیا ہے ٹھیک جی جی جی جی ہے کبلا جی. جی جو دتا ہے موٹے لفظ چاہو دنیا ای جو لیا آزادی دین سب تو اچھی شاید دین آزادی غیرت عزت اخلاق آداب انسانیت صحت روحانی پہ ایک جناب چیز اخلاق روحانی پہ جسمانی جو صحتان تندر ہوتی ہیں ختم کر دیتی ہیں دوسرے لفظ ہیں تو توزا خدتیسو جنت لئیسو ہون ملچکا اللہ میں اقبال اگل کر گیا سر تھر کے کسیوں نے اگر جاہے از فرنگت ہوگتنے خود منہ پر کرے ہو سریرا ہم بچو بچ دے گیا سری راہ ہم بچو بچ دے گیا خر ح حقدارت بخر پالا کرے مسلیہ جس ویزت اگریز کی طرف لبھی اگریز کی طرف تین وقار عزت شان لپی کر سجدا چوکھٹ سے کر خدا سری ہم بچو بچ دے کے آخر اپنی بنڈ اگریز کو مرا اقبال کلام دا ترجمہ پتر اپنی سرین اپنی ڈوئی بچو بچ اس ڈنڈے نو دے کیوں किसे खोते थे आथर आोते बना भी हक बनता है आखिर कि किला भी किस तुण दे तो तू खोता है उन्हें तेरे आथर बनाए ने तो हक बनता है कि किला भी तेन कहने ना कोई पीर छ ना कोई गोली छ सारे गुंड मराओ अंग लाखी लान सुरो शर्म नहीं आती इज्जत अंग्रेज ना होंख हों हम तरसो मैनू किश्ती गल सुन बड़ा बेहूद बंदा चीजें नंगी गलां करना माथा लिहाज नहीं रखना मैं गला ना पोए ایمان چی نی گل میں فکول والے تنگی کھڑے نے اقبال کردرتوں نواب نو میم آدر کتاب پیے وہ کجری سے وہ فلانی نا وہ شراب پیند فلان کا کیا بنا گئے دس تین ایسا نت مل جو شرابی بندہ آپ ہوش نہیں ہوں تو اقبال زمانے نو ہوش دیوا گیا امت رسول چاری خدا جب دین لیتا ہے اکل بھی سیل لیتا ہے سورا لانتی خدا تیرا چہرہ نہ رگڑا نکلنا ملازم سامنے کھڑا سو جگاردار سرمایہ دار طبقہ ملازم ہوتے بڑے خوش ہو انہوں موقع لگا کر جی مارا کوئی توڑ جائے گا ملازم خود دے دستا مار پین چودہ چیزیں کرتے مار گیا کرتا ٹھیک یعنی ایک تنگ ہوتے ہیں مزاح ہے دعا کرو میرے دعا کرے بلی سمجھی بھائی دعا کرو تو جان چڑا ہوں گھر کی بلا مشورہ ووٹ مشورہ آخو یار نبی سرور فرماوے مشورہ کنزول چودہ زبان آتی ہیں فلانے کو حضرت صاحب فلان صاحب صاحب میم سمجھ نہیں لگتی ادیس کتاب کو موجود نے پڑھیاں مینو سارا کچھ پچ نظر آ گیا تو ان کیوں نہیں آئے یہ ادیسا کہ شاہ کنزول مال شریف ہوں منگانا سید عالم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا آ آ آ مولا علی مشکل کشا کو فرمایا وشاور فی امر تلین جفافون اللہ اور اپنے کام میں اپنے معاملے میں مشورہ ان لوگوں سے کرنا جو اللہ سے ڈرتے ہیں کہہ دیتے ڈردن راسل حکمت مخافت اللہ حکمت اور دانائی کی اصل بڈ جڑ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 چکلے سارے جو کچھ ہیں یہ اللہ کے قوبل نے حکیم نے حکمت اور دن تے مک گئی ساری زندگی نورانی نیادی نب کا نقتا نہیں سما جا سکیا ہر اس کور ہر مومن دا دل آخد گل تو واقعی ہے मैं एक मोटी मिसाल देना धी बहन व्यामनी हो गए कभी चर सई भंगई दले कंजर नछवरे च बिठावे यार कि रिश्ता करा हरा जी ना, ना, ना, क्योंकि बुलाई मां दसा जी बुला पूरी कौम का रिश्ता जलगढ़ा है ना, ना। उस बादशाह बैठा है پابی بیٹھا رانی بیٹھا ہے، ہر قسم کا لانسی ہندو سکھ چوڑا چار ہر طرح بیٹھے نہیں. وہ مشورہ دے رہے ہوتا ہے ماشاء اللہ سلام آ جا کے انسے یہی آخ سکنے کہ انہوں واسطے بخش بھی دعا کرو شالا جان پت گیا انہوں نے بولوں آپ کو بچیے جو راہ وہ سانو دس گئے یہ راستہ کل کسان کھابے پر میں گل سمجھ آئی ترسم کے بقا نا رسی بھی ہے جی راہے کے تھی ترک ترکستان ہاں جی تج کا تک نہیں پہنچ سکنا ترکستان یا وہ ساڈے ہیں رسول آخان بند تک رسول اچھا وہ گل تنقید کی میں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 لفظ محمل کتاب ہے بےکار کتاب رات امتحان ہوا ہے سویرے کا رات تیاری ہوئی ہے سویرے میں سوال کرنا جناب اگر لفظ رسول کریم بطور اشد غلیظ گالی طور سے استعمال ہوئے اگر یہاں ہی تھانسال خان نیازی دے ماں باپ نے گالا لکھی ہو سویرے امتحان ملنا تھی جی کتاب آگے جانی تھی سچی تو میری کیا رسول کریم نالا لکھی تو سویرے امتحان ہوا اگر فرض کرو وہی سوال آ جاتا تو جواب بھی مثبت دینا پڑنے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بد گما حرم سے ادھر ادھر کی بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے سد المبیا امت اتنا نبی نہیں ہو گئی ہے چلو یار بنی اسرائیل اسا کہ نبی نے ہو گئے اس واسطے وہ کون سے نبی آخر زمان کی امت ہیں لانت اس امت اس درجے کی پی گئی ہے کہ جو مرضی رہا ہے کہ اسلام کسے کسی توفیق نہیں ہوئی کہ انگلی جا اٹھاوے جی اٹھائیے انگلی تے ہوں کٹن ڈائ پیے بلکہ ہاتھ نہ رہے ہاتھ کی سر نہ رہے جن انگلی اٹھا دیتی پاس ٹائ تلوار <kohm> روزہ رسول ختم ہو گیا کسے پاس نہیں اٹھی قرآن دے پردے ہو گئے کسے پاس نہیں اٹھی جدو کسے بندے انگلی چھٹائیے یار کی ہو گیا کیوں ایسا ہوا ہوں یہ دسے ختم ہو گئے یہ گل سمجھ آ رہی <tell>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 پورا ملک سفاست بٹا کہ یہ جمہوریت نہیں مانتا کافرخل ہوئی میری گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہوں میں یہ تو گل کی میں چاہیے پگاڑے میں پوچھنا سسان دیر سیاسی مطلب یہ جو گی سیاست ہے کہ گی سیاست شمار شری آکام سرجش کرتے آکام ہیں حرام جی بکرو تاریم کے ساتھ بکرو تقسیح خلاف اولا ہر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 دسو کی یہ کفرے کہڑی بلا ہے حرام کوفرے تے نزدیک کا سوال یہ ہے کہ ایڈا اجتماع مبلغین کا ہوتا ہے تو ایک واسطے ہوتا ہے مبلغین دا اجتماع تو تبلیغ واسطے ہونا ہے ہوگا ہونا تبلیغ کے اندر دو ہی چیزاں ہوتی ایک نیکی دسنی ایک رائی دسنی تو بچو تیو کرو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 کتاب ل جی گل ہوئی جلال پور میں جانا جلال پور جتنا متو گا میرے بحس کرنا گیا اتوار سیو نال گجرات کا نگران میں کوئی آیا ہے حکومت کی طرف خط موصول ہوا ہے جس کے تاریخ ہے میں ہاں کہ متن یاد ہو گئے یا کوئی خلاصہ یاد ہوگا یا کچھ الفاظ یاد ہوا ہاں جی الفاظ یاد آخر اب سانو سنو ہے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 یود نسارا کفار جہاد حکومت پاکستان سمجھتی ہے چڑھیا تو سار رکنا شروع ہو میں آ جی دسو برا بداخت کرو اگے آج اگو سمجھ آ گئی گل دسو میں آخیا کافران جہاد نو حکومت پاکستان فساد سمجھتی ہے ایک کہا جی جو بندیاں نے لڑنا یہ وہ یاد نہیں ہے، فساد آتی ہے یار یہ دسو کہ مسلمان کافران جی لڑ رہا ہے مسلمان کافران لڑ رہا ہے اپنے آپ نو مطلب سدام افغان والے سدام والے جدو آم کے حملہ کیا اس وقت جہے مسلمان کافران کا لڑ رہے نے حکومت پاکستان فساد سمجھتی ہے انہوں نے فسادی سمجھتی ہے یا پور امن سمجھتی جی فسادی سمجھتی ہے میں کہ جناب ہوں یہ دسو بھائی کافروں کے ساتھ جہاد کو وہ کیا سمجھتے ہیں فساد اور تمہیں کیا سمجھتے ہیں پر امن مکا جی پھر کہاں کھول کے سنو کافروں کے ساتھ جہاد کو حکومت کیا کہتی ہے فساد اور تمہیں کیا کہتے ہیں پورا من تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ جہاد کے مخالف ہیں تو حکومت کی نگاہ میں پورا من ہے اگر آپ جہاد کے حامی ہوں تو آپ جیسے جہاد فساد ہے آپ فسادی ہوں کیوں میں ایسا جناب سلم تو دوبارہ پڑھنا پڑنا ہے تین پتا نہیں ہوتے چے پڑے موڈی سامنے نی بہ ستے تمہیں جنگے لین ڈیا اندھ بہت کرنا دہ پیا کھن چڑیا ساڈا اتنے اسے حضرت جی بندے سال جی جلال پور جٹا چل تعالی حضرت جماعت کی گل سن دے نہیں بندے وہ نے بس بھائی سانوں جی حق دے دتا چی دا خیا کوئی مائی دلال ہے گل کر تبلیغ اسلامی खिलाफ जेदी कोशिश होनी है तू आगड़ी रख तू जुती पीली पाल तू माओलालीवाना मंगिया पर मांग क्यों माओलाली ने पीली जुत्ती पैनी गिर से مولا علی سرکار دی کوئی دنیا کہنا آتا جو نہ کیتا ہے کوئی سنت تیروں یاد نہیں آئی نہ جہاد نہ علی پاک دی بہادری نہ غیرت نہ کوئی ہے کیری شاہ, شاہ پسند آئی ہے جتی حالت جی جب میں مرات میں عذاب لو عرض کی تھی میں کہا جی ہاں میں کہا جی لوگ بریلی طب کا کرامت پتا کی لیان کرتے۔ کرامت کی بیاند ح حضراسان جی جاؤ چوی گھنٹے لنگر جاری سنایا انہیں آخیا میری ایک تلکین جب دو جد روٹی کھانی ہے سر تک میں کرو گڑا پو تیم روٹی میں کہی جن سمجھنا <laughs> میم کی مطلوب میم خدا کا پتا رسول پیر نو کوئی احساس <laughs> تلکین پاک دسی جان دو اچھا پاک اسی طرح مقصد کیا بھائی یہ دینی مار باقی سب کچھ سارا ایک پاس رکھا گیا کی ویکنا کرابت کی ویکنی ہے چوبی گھنٹے بابا جتو جاؤ سکار وہ سکار بس میں گیا رکھ دیتی تیرے آر سے بھی کدی اتنے پا گیا بھی تو بن سکتا بھی تیروں کھیر چاہیے تو ادھر لنگر بھی کھیر پکیا ہو کرامت کوئی یہی قبلہ کبلا ہوں مجدد دا کام ہے تنقید کرنا وہ سگڑیاں نال نہیں پچڑیچنا اس تنقید نال پچڑیچنا جنوب برا سمجھنے آ پائے ایمان نال دسو مجدد الفرسانی رضی اللہ تعالی جیل چین رہے اے دسو بھی جیل جو رہنے تنقید دی وجہ رہ سن یا تسلیم کی وجہ امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالی جیل چائے تنقید دی وجہ سن یا حکومت رو تسلیم کر رہا سی حکومت دی ہر گل جب تسلیم کرتے تو جیل کو جاندے چاہتے جی؟, جی اگر حامد کادمی وزیر اوقاف بن سکتا ہے تو میں اس تو اتلا وزیر بن سکنا میں قسمیہ کسمیا پیا اگر میں دلہ بئیمان بن جا تنقید چڈ دیاں تے تسلیم کر لاشاء اللہ اصا ہر تابوت نال حسین والے بندے کی لگے، ہوں سامشاء اللہ سال میں سال ٹھیک رہو اسلام میں تنقید ہے ہی نہیں یہ پتہ نہیں ماحول بھی کہاں کیا لگی اسلام کا ان کا لبول رہ اسلام کو بیڑا، اسلام کا بیڑا گھر کے انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے تھوڑا کر دیا اسلام کو بہت سوڑا کر دیا تنگ کر دیا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 उधर तनकीद कसम खुदा दी करके प्याना के करोड़ा अरबा रुपए पिछे पिछे हो तनकीद छे गाने पैके हजरत जी मैं अगले अगले दिन बंदे आ बैठे दो चार बुजुर्ग चिट्ठी डाली उन्होंने आख्या यार गल असी सारी पगे आडे नए सई घंटे अं बुढ़ते रहे گرگ جائے حضرت صاحب سب نپیا نپ کے حضرت صاحب اتنے بیٹھا سنج کھچ کے سٹیا پاس وہ رڑدیا رڑدیا جی نگاہ پی گئی حضرت صاحب بندے وہ آ۔ یار جدو بھی آنے چیز آن کے جو سوال کرنے جیسنے ساری دیہی بیٹھے ہے سامنا یار چلے رابر نے جہے لبتے نہیں جانا وے خسا نہیں سکتے دین کی لینا کہ بلا وہ بہن کا ڈرامہ کھل جانا وہ تھی بہتے حدرت نہیں بول سو چڑھا پو بالکل حق ہوگا چپ کا اچھا وہ سا ایک سنو مولنا میرا ایک سنگھی ہے راول پنڈی کا اچھا وہ میرے پٹرواسٹ رہا کہست جانا نہیں اتنے دعوت سلامی نے ہوا کچھ ہاں جی بھئی یہ لویا ہے کہ کھوٹا کہ پہلو آدھے سن ہم صرف اور صرف پرے لوگ ہیں جدو ہوں ادھر رگڑا لگا ہے ہوں آدھے ہم اور بھی بہت پوچھنا آپ خدا بڑے ودما شو منافے کون ہونا مومنٹ تو ہے جا پی اتوں لہن پی وہ گل شکاری جی شکار پہ کرتا پا کے جناب ہاتھ جناب ادھر جال لا کے بچی چیڑی ہوں بابا ہسے بابا درد سچ مروسی گل پچو شکار تو تین کر لینا سی پر آ سو جہاں تیس وٹایا نہیں وٹا میں شکاری کدو ہے کلندر پتا کو سورس میرے پتا شکل بٹائی بیٹھا صاحب آپ کو جانے کتنے رات دن بتاؤ ہونا ہوں ایک عجیب گل نہیں کہ جی کمال شاہی آوس ممبر دکھا گئے پتا نہیں چشتی ہو بڑے کچھ ہونے ہاں اچھی بدماش ہوں بڑے بڑے بدماش ہاں میںار واقد ہے سونا لگتا ہے پیا کہ ادھر آخنا کہ ہم نبیوں کے وارث ہیں نبیوں کے جانشین ہم ہیں اور ادھر آخنا ہم بدماش لا خدی اللہ مرتدہ کوئی نبی دا وارث ہی بدماش وے ہوں کوئی نبی بدماش ہوا تو وارث بدماش کی ہو گیا ایل رہ گل تنقید دی ساری تنقید ہوئی اصلیت ظاہر ہو پھر اصلیت ظاہر ہوں چون میں اور مثال دینا وہ تم کہ ووٹ غیر اسلامی چیز کو اسلامی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جمہوریہ اسلامیہ پاس اسلام اسلام آ رہا ہے Islam, اسلام بڑا کے پیش کیتا کیا گل سمجھ آئی کہ کہتا ہے. اوہ, اوہ, اوہ. نہیں عورتوں کا پردا میں مثال چال دینا پڑا عورتوں دا پردہ پابندی گھرتی اندر کس نو گس کلام ہے کافر بھی آ کے اسلام کا ترتیا ہے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 سنگڑ کے رل کے زمین کی لکھا آلما لکھیا اللہ ان قبر تے کروڑا رام نازل فرماوے انہاں فرمایا عورت دی نماز عورت دی نماز اس دا مبنا ہے ستر پوشی اس کا مدار ہے سطر پوشی سطر پوشی سنگڑ جانا بارگاہ کے جڑا رب ان اپنی بارگاہ اج سنگڑ کا حکم پہ دمان دسو کیا اس رب نے اجازت دینی ہے کہ تھیل کے چوڑے کھا ووٹ لڑ کے فیسر بن پھیل کے غیر مردہ چھاتی کٹ کے بہو پھیل <تصفح> کے ہاں میں شہیدے موڈا لا کے پا دے رب اجازت اچھا مینوج کسی بندے فون آار گل ہے چیشتی آدھانی کی بین جی وہ اکشن لڑکی ووٹیں نہیں گئی مرن گئی باقی بندے کی اکل ختم ہو جاتی جی جیل نہیں پہلے گئی اچھا یہ درمشی گئی اچھا میرے مرن تو بعد گئی یار جیشن پوچھتی بغیر گل کر دیں کہ پہلی گل تو پچھلے اب گئی تھی पिछले इलेक्शन तू बाद मरिया बा, पहलो पहुंच गई सामने सारा कुछ हो। मैं के चलो गड़ापो भी दस बी तरबीयत घर की चंकी हो घर की तरबीयत चंकी हुई मरण तो असेंबली बैन जा कर दूजिया किोक पर गा नापो भी जरा कायद हों को वास्ते कोई असूल है शरायत है, है कोई जवाबित कोई ना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 ियां नजार भी छीले गए साथ निहायत है यूरोपरण यूरप के, के माहौल की, की, की शहादत पेश कराते कुफर होने के गैर इस्लामी होने यार एक बंद रह सारा कुछ करके स्याण आंदेने एक बंद अंब चखया नहीं तो आखद खटा तू उन्होंने आखने परा तेन की पता तू क ایک بندہ منہ چکر سامنے تو آپ کا خٹا ہے لیکن قوم کی مدت ایسی ختم ہو گئی بال آپ گیا نام رات آپ گیا میں دری پیش کیا کرنا چکی خرا گل ہوں دوستی اس بارے میں پیش کرنا سمجھ آئی کہ نہیں اقبال آخر کہ جی شورپ کے رنگ ہیں تو چل چڑتے ہیں درخان یعنی آ جڑا سڈا رنگ چلتا نا لکڑ لو اقبال آدھا یورپی رنگ نہ ممبری کادارت یہ کنو چلتے ہیں درخان چلی ویکانی صاحب ووٹان کا کلوتا آخری ووٹ الیکشن جڑا لڑیا علی پور لڑکی ابھی دوبندی سن دوبندیاں اتفاق سارے تیاد کر کے گئے نا سب والے تمہوریت کی آخری سلانت جمہوریت دی. اے ہوئی ہے کہ بندہ ہر طرح کے طبقے نو تسلیم کردا مرد جمہوریت کیوں کہ ووٹ لینا اخریت چاہیے اخریت اخریت بریا کی کافرا بائمانا دی اخشریت. اخشریت ہر اپنی اکثریت پیدا کرنا کرنے ہر کسی نے سہی آخنا پہن ہر کسی رلنا پہنچ ہوں حضرت جی واقعہ سناوا بڑا عجیب جہا لکمان علی پوری پریوبندی سی بیمان علی پور کا لکمان جان گے اس مر گیا بڑا شیتان ملا منہ فٹ بکواس کرنا ایک, ایک نمبر تھی ہوں الیکشن نورانی اتنے نورانی صاحب الیکشن پلڑتے ہیں حضرت یہ ورکری پیا کردہ جلسہ ہو رہا ہے یہ سچا واقع جلسہ ہو رہا ہے کون تقریر پہ کرد ہے ورکری دی تقریر ہو رہی ہے نورانی صاحب صدارت دی کرسی پہ بیٹھنے آتا ہے اے یہ حضرت صاحب شو کراچی کھڑے تھے کہیں ووٹ نہیں تھا یہ درکری نورانی صاحب کہیں آکرے فلانی جہاز کرو ایمانے نکل تو ایمان نالا کوئی سمجھدار بندہ آ سکتا ورکری خوش ہو بیٹھے اخیر ہوں اتوں بھی ہرے نے حدرت ہرے تو انہوں نے بندیا تو پوچھا گیا بندے جیت گا دے ہر گئے انہیں ووٹ دے دے نہیں لیں لا تخو بندو نم لا خبالا اپنوں کے سوا غیروں کو رازدار مٹ بنانا ایمان والو ہماری تباہی میں کسر نہیں چھوڑیں گے یار کی کرے کہ اتنا بندہ کنندہ روے آخر وہ نتیجہ نکلا کہ جس لے حضرت اٹیک ہوا کدر جا رہے سن شیزا وہابی چکرالوی ہر طرح دے کے دا کٹھا استعمال سی حضرت ادھر جا رہے تھے اور جانے سلی کے اکبر نو منہ دکھانا ہے میرے گز تاسن کو اس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 اسی لیے کہ نیازی نے نورانی کی گستاخی کی اور نورانی نے کہہ دیا کہ ہمارا اتیادے شریح ہو سکتا بس یہ ماشاء اللہ کی باقیات سے تعلق رکھنے والا ہے اس نے نواز شریف کی مانی او مولوی عبد القور الوری رائے ونڈالے سیٹ دے اتو اختلاف پیدا ہوں نیازی گستاخ بنے نورانی صاحب کا گستاخا واجب الافتراق واجب الفراق کہ ساری زندگی جدائی ہونی اتحاد نہیں ہو سکتا نہ سیاسی نہ غیر سیاسی رسول اللہ دے گستاخ صحابہ دے گستاخ خدا رسول دے گستاخ سارے نال دین دے نال دینکرا اتحاد ہو گیا صاف مطلب نکلے کہ حضرت کی نگاہ میں حضرت زیادہ ہیں خدا رسول مران گے تو پتہ نہیں سال بڑنا کی چلو آپ جن مرضی کر لینا کیونکہ عالم اختیار ہے عالم اختیار ہے لیکن مالک یوم دین نے جدوں او اختیارات دے سارے جو جناب جی آزادیاں او ساریاں ختم کر کے جدوں نے آخنا ہوں ہر حکم صرف میرا ہی تھے ویک لین ہوں دس تو کندے کول جانے ہی تو کنو آخنے ہی. او تیرا وڈا بھی فڑے تو تڑیا دس آنا ہے تا حضرت حضائفہ پہ فرمان دینے کہ تو پھر کے ویس تیرا سر وٹ دے آنجا عمر معلوم ہویا جی رب دی بار گائج پیش ہونا ہے تے اج آداد ہو جا کہ خدا رسولہ دے مخالف نو وٹ سکنے آن اتنال نہیں ہو سکنے تا تو اتھے پچ سکنے جی مات تو اتنال نہیں سکنے کہ خدا دے شریک ہون لالا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 سانے جا تنقید دا نشانہ بناوے لہذا اس واسطے اے پیش پیش نے اور دوبندی طبقہ سنتا ہے تو آدھا یار تھی کہ رگڑا پڑتا گل کری قسم ادا کرتوں آیا کرمپور کٹر دیوبندی بندہ آیا کٹوت ہوں نہ کھلوتا ہے میں اس تحقیق سے پہنچا کہ جو بندی جن ختم نبوت میں عوام چاہیے نے ان حال دا پتہ ہی نہیں اور جڑے ملا ہیں وہ کاشم نانوتری تاضی الناس دی عبارت ختم نبوت انکار علی کہ حضور کے بعد نبی پیدا ہو سکتا ہے اگر اسمجھتے تو سارا ختم ہو جان گل کی سننی پی پچا پی क्योंकि हमारा एक का अच्छा हम मैं गल उ करदा ज इस्लाम्दा औरत की पाबंदी समझ आएगी नहीं जिन्हों चादर चार दीवारी के ताबीर करने इस्लाम का पक्का हुआ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 ایمان نال دو یہ بکواس یہ گئے اسلامی ہے یا اسلامی انہوں پہلے پوچھو لانتی پارلیمنٹ تیر پیو تیار کی نقتا کھول میں ان دی بکواس دا بھیجا کٹ دیا بھیجا شیتان چھٹا ہوں شدوگنیا تو فی پھر آپ جناب اس لیے امام غزالی بھی بن جاوے تو جو مرضی بن جائے بیٹھا شدو گنیاج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 اور سید دے دیا نبی بول سکدا تے صحابہ اے کرام حضور سرکار نو حکم پیش کردہ کر سید, کی پیش کر کہ نہ کر سید دا حکم حتمی طور تے ہر کسے نو قبول کرنا فرض ہوں کہ اتنے پارلیمنٹ جن تجویز پیش کرنی ہیں ہاں یہ حکم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بس بکیما <بق> <مددأ> ماری سورا پارلیمنٹ رسول جمع نہیں ہو سکتے پارلیمنٹ <بش> میں اختیارات پارلیمنٹ کو دیے جاتے ہیں اور رسول وہ ہوتا ہے کہ تمام سر اختیارات اسی کے پاس ہوتے ہیں اور امت اس کے ہر حکم کی پابند ہوتی ہے ایمان لال دسو پتر شیانگ اگلے دن آئے لاہف لیا بار شیطان شیتان قرآن کوسر پہ میرا ہاجر خران نہیں میرا ہاجر شیفان ہے میں جی جنیا اچھا خون اچھا رنگ لاتا ہے وہ تو نا لڑ ہوں سارا کچھ غیر اسلامی عورتوں کے بارے انہوں کی پیش کیتا جائے اسلام کی ہو جائے کہ نہیں اسلام یہ ہے اسلام گل کر کے کسے خبر کس لے کر چراغ مستفا کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مستفا جہاں میں آگ لگا تھی پری بھی بولا کن پتا سی یار انج بھی ہونا کہ رسول کریم جس چراغ زمانے روشنی دتی ہے. اسے چراغ نڑ گیا ابو لاپ تو جگے سڑتا پھرے گا جی جڑ بھی سکتا روشن بھی ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا جی ان رکھ دے ہو. تے روشنی جی لا دے سڑ گیا ہے نہیں ہوں کی آدھا آج بھی ہونا سر زلم کہ ابو لہب نے فل لینا سی رسول کریم دا چراغ جہاں رکھ کے حضور سرکار روشنی دے ہی سن کے لانا شروع کر کیا مطلب کہ اسلام دا نام استعمال ہونا کفر پھیلنے اسلام دا نام لگ گئے تنقید ختم حضور سرکار نے کی فرمایا فرمایا دجال اس وقت گا جب منبروں پر تذکرہ چھوڑ دیں گے گاٹا تیچنا سے جدو تذکرہ چھڈ دین کیا مطلب عوام جدو دسنا ہی نہیں عوام نو ہی آفس ہو جانی خبر ہی نہیں دینی عوام کہ کوئی چال بھی ہونا جدو خبر نہیں رہنی انہیں آنا سارے نال جانسی ممبر والے خبردار کرتے رہ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 یہ نہیں دیکھا میں بڑے بڑے سب اس کے مکالک اس کے نظریات اچھے نہیں اچھے نہیں تھے لفظ بولنے والا حضرت الفاظ کی حضرت کے نہیں ہوتی ایک بندہ رسول کریم بیٹھا ہے ہوں کیا مسلمان دے الفاظ اور کلمات یہ ہونے چاہیے دے بارے یار یہ اچھا نہیں کیا اس نے افسوس خود کافر لانتی ہونا جی انہوں نے لفظ کر جا اچھا نہیں کیا اس نے اتنے تو یہ آخر کافر ہے واجب القتل ہے مرتد ہے لان ترین ہے یہ خبیش ہاں حضور سکار کو بکواس بھی ہے تاکہ تیرے کلمات اور الفاظ سے ہی لوگوں کو محسوس ہو جائے کہ اس نے اتنا بڑا بھیانک گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اتنا بچھار ہو گئی ہے یہ کہ اس نے اچھا نہیں کیا آپ نے اچھا نہیں کیا نہ مرادہ تینو پانی نہیں پلایا تاہم اچھا نہیں کیتا سی کن اکار کر دیتی ہے بھی اچھا نہیں کیتا رسول واشی آخیا تھر سے جتنے تنا اچھا نہیں کیتا ہے تین تھا برابر لفظ بولنا شرم نہیں ہوگی تینوں لان پیا وہ سی امام محمد رضا جتھے پھر او بول پیا گستاخر کٹ لے کہ جی دل دماغ تصوری ہونے کہ اے لفظ بھی اتھے گستاخ گستاخت استعمال ہونے سو رابطہ دو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 معلوم ہوا کہ اچھا کہ مجدد دا کم تنقید اور تنقید ہوتی دیے کفر روکن اور اسلام پھیلاؤ کی خاطر اسلام بچاو کی خاطر کفر بٹاو دی خاطر یہ تنقید دا مقصد ہے ہوں انہوں نے جڑا سو روکے تنقید نہ کرو یا جڑا بندہ آپ کا تنقید نہ کروا دا دوجہ مطلب ہاؤ سمجھ لو کفر پھیلانا چاہتا ہے برائی پھیلانا چاہتا ہے اسلام روکنا چاہتا ہے نیکی ختم کرنا چاہتا ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ای کلمہ شریف دا پہلا دا زبردست مخالف ہے مخالف کافر ہی مسلمان نہیں ہو سکتا کم از کم یاد سن سوچ لینا چاہد ہے کہ جڑا دی بکواس کرا ہے اُنہیں ایسا تصا کہہ لئی لانتی مخالف کلما تنقید تسلیم بعد جی توں تسلیم کرو تنقید نہ کرو کتیا مطلب کلمے کا مخالف ہے کلمے کا مخالف بےمان ہوتا ہے تو کلما دوبارہ پڑھ تما پی سکنا ہے میرا لزو میں کوفر کٹے ہزار آ جائیں سوا لاکھ نبی کا انکار ہوتا تنقید کیونکہ ہر نبی ایمان نال دسو جی تنقید نہ کر دے نبی تنقید نہ کر دے پتھر کھانے سن آرہ میں چاہنا سی نبیا نے یقتلون الانبیاء نہ لمبے آپ حق ستر ستر نبی جو ایک, ایک دن میں شہید ہو رہے ہیں کس وجہ سے ہو رہے تھے تسلیم کی وجہ سے اچھا ہوں دوسرا رخ بھی میں لینا یہ گل یک یکرفا کیوں کیا ان بھی دیکھا جی کہ کافر تنقید نہیں کرتا ان نیچری اور سکول آئیمان بندہ جڑا ہے وہ تنقید نہیں کرتا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 جائز تنقید نہیں ہو رہی کافر کی طب سے دہشت گردیاں جتھے چار داڑی منہ بہن گئے داڑی نے بگرتا بےڑا کر رکھا ان بیڑ کر جانتی ختم ہو جائے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 یعنی یہ مطلب نیکی کے اتنے تنقید تے تنقید, نیک تے, تنقید تے برے تے نہ ہو برائی تے نہ ہوئے ہو چلو خیر امت رسول دی بن گئے ہیں آ جنت طواف کر میرا میرے دل میں حضور رہتے ہیں وہ تو پیسے وگ رہے ہیں खा उत्तू फटनी जुती थी उत्तर मारना खला मदरसेजड़े पैण दियोबंद बरेलवियाजड़े पैन इवें है उथे जाओ पांच हजार की तादाद है इधर आओ तो पांच टोटरू फतू भगवान भी क्रिकेट -किर खेल लिया उन्होंने <laughs>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 जा, में निजामिया दो जा दो कोड़ पड़ मैं निजामिया में मुफ्ती रह गया छापति बंदियों फिर जो तरक्की होनी है सत दिन कबर से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 یہ مولمیا کے مسلے ہے یہ مولوی نے دنگا فساد رکھا ہے سور نو پاوے جمے رات چمزان ایک دخل کر چ پورے گیارہ مہینے اتنے بیٹھا رہ اتنے رمضان آئے تو اٹھ کے آ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 پیسہ دے مدرسے کروڑ مدرسے ابو نال جنت عمر ناول جنت جنت صدیق فرماتے ہیں میرے ساتھ ہے فرماتے ہیں میرے ساتھ بندہ ایک کے. چھکی وقت عمر گئی چھکی کہنا میرے نال یہ برے لر فوکی نہ گے چار صحابی حضور دے میرے کو چیکی متن سے پیسہ دے وہ آ کے کل لے مول اصا خسرا چرحان کادری چپی چیسے پہ لگنے آپ کسی ایمان نالیا دے پیسہ کتنا لگتے قوالی تے پہ تے ایمان نال دیکھو دینچا جو بندی مطلب مسجد بنا دے گا مولوی مالک کر دے گا جاؤ ویک لو بریلو مسجد بنالی غلام رکھے گا خبردار ت جوڑی ایمان یہ کیا بندہ حضرت صاحب دی ہوتا ہو نظر آ رہی ہے یہ صحیح میں ختم جان دوں گا چاہے میں نے ایک آدھا جی حضرت کے دیکھے ما دیکھتے کسی خوبی دیکھتے ہی نہیں یہ دیکھو ہمارے مشاق کی تھوڑی بڑی خوبی کافر کرا دیا میں آپ گل یہ پہلی گل کہ چیزاں دو یا شرح سمجھ نہیں جا بت پہ پہن بہاد واسطے یا شرح کی سمجھ نہیں سمجھ ہے تو اقل فار گے ہوتا کہ اقل فار یا میں بکوفی میں جناب یہ دسو تسا کارما کرار پی دینو مرتد جہا ہے وہ کافر کرار دیا شریعت ہاتھ یا واجبل قتل ہوتا ہے عن دین کیا اپنے دین منسداً فخلو حکم کے اسلام قبول مرتا تو اندر میں شریک کر اپنے کام جی پاک ساکار نے کافر قرار دیتا سی کافر مرتا جا کافر قرار د کا مقصد ہی کی ہے فائدہ ہی کیفر کرار دل میرے سمجھا جی, جی, جی کیا تصا جے کافر کا ہو گے تے انہیں کافر ہونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کافر نہیں کیا رب تالا چڈ دے گا اس واسطے تصا نہیں آخر تے بھی سی سا اسلام آخبہ قتل کرنا حضور سرکار نے فوج کلی ہے مسلمان خداب تلاح ہے بن خوالت اس گشتی رن دن نے بو ادا دعویٰ کیا مسلمان نام اوے سی مختار سخفی اصب انسی فوجا چڑھائی کر کے ختم کیتا دے ایک کے بندے دا بھی ختم کر دوں کافر قرار دے کے ان کی امت نو سے محفوظ کر لیا اس وقت مرزائی جگہ جگہ دے تو ان نظر آن نہیں? <تصح> <تصح> اے بھی ہے کہ پچھو جن نبوت دعوے دار سن ان کے امت ہی نظر آ رہے نے کسے جگہ دے؟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 پتہ دا پتا نبوتار ہوئے سارے کافی کافر کہا بھی دا کہ مطلب کہ تحفظ ملنا چاہیے یہ فتنہ میرا اٹھایا ہوا ہے یہ فتنا برقرار رہنا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے گلے کا کانتا انہوں پڑ کے اڑنا چاہیے چبنا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ اور بھی ان کو دیکھ کر مرزائی بنتے رہیں ٹھیک ہے یہ منصوبہ رسول کریم منصوبہ انگریز دا کہ حضور دا حکم سمانے تے فرض فرد کہ رسول دی مخالفت کر کے انگریزے مکمل کیتا ہے کہ ان کا کارنامہ صدیق آپ دا دور نا جی وہ تو من تو انگریز کی حکومت ہے اچھے نہیں ہو ٹھیک انگریز کی حکومت ہے کی انگریز کی حکومت خود مسلمان ہے یا کافر ہے اگر یہ کافر ہیں تو کافر کو کہنا کہ کافر قرار دو اگر وہ مسلمان ہے اگر وہ مسلمان ہے تو انگریز کی حکومت کو کیسا ہے بھائی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 बी खत्म करता है इन्हें कोई इस्लामिक फौज तो कोई नहीं सी तो इनके पास यही फतवा था ना दे। फतवा देकर ये बैठ जाते अपने घरों में हजरत किसी काफिर को ये ना कहते काफिल इसकाफिर को काफिर बना दे इसको काफिर कह दे इसको तहफुज दे इसको बचा इसको हमेशा के लिए महफूस कर दे ये तो फिर खून रेजी हो जाती है मुल्क में जहां भी कोई मर्जाही नजर आता हाँ हर बंदा उनको कतल कर देता हर बंदा कतल करता ہر بندہ نہ قتل کرتا جب حکومت کی طرف سے آڈر ہوتا ہے تو حکومت ہی کام کرتی ہے عوام نہیں کرتی عوام نے تو علماء کا فتوا سن کے عوام نے تو بھڑک جانا تھا جتنے مرضی ویکھا تھا کٹ دینا تھے کہتے پھر خون ڈیلی ہوئے لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ اگر عوام ان خونوں کو کٹ دینا تھی یا مار دینا تھی کیا فتوا اسی بات کا ہوتا ہے فتوا یہی ہوتا ہے مفتی کا کہ تم اٹھ کو قتل کر دو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 اگر جی کوئی اس دے اندر میری گلے کو گل ہے کرو کچھ ملا نہیں جی تو پھر سارے سوال جہے نے کہ تے دل دماغ کم از کم میرے خیال دے یہ جی جی نہیں نکل سکتے اور سوال بنے رہن گے اور تصا بھی کسی جگہ دے سوال بن جاؤ گے نشان تو یار ایک کی گل ہے کی ہویا, تو کیوں ہویا جی ہے کیوں ہے۔ चलो जो हो गया पिछले जो कर गए खुदा उन्होंने बखशिश करे अपना रातवा दे, दे फतवा जारी कर दिन यह आवाज बुर कतल है फोन क्यों नहीं कर रहे अगर उन्होंने नहीं किया मैं गल कर करना फतवा जारी करने का मकसद की है इसका कोई असर नहीं جو پہلو جاری کاروائی کنتا کہ نتیجہ نکل جماعت وہ کافر کہ اپنے آپ کو بس اس دے کہ مطلب حکومت کی نگاہ چیز آنا کہ کافر قار دے دس ہونا کافر ہی ہے سانوا کہنا ہونا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 دی مجو اندر میں نے ایک اندر فلانا ماحول گل سن کے کتاب پڑھنی, پڑھنی. کتاب سمجھنی دین سمجھنا یہ تین چیزیں ہیں پڑھنی پڑھانی آسان سمجھنی مشکل دین سمجھنا سب کہاں سمجھ آتا ہے یہ کسی کتاب سمجھنے نہیں آ سکتا دی مجو اندر کتب بے, بے خبر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 اللہ تعالیٰ دے فقیر دی نگاہ نظر نے کتابوں کتابوں کے میں کہیں کی تا... والے... رہا... کی تا... جیسا... حدیث نہیں پڑھی مطلب میرے ایس وقت دے موضوع مناسب آیت میں نہیں پڑھی موضوع حدیث نہیں پڑھی فکا کی گل نہیں کیڑا حوالہ نہیں دتا میں لیکن دین سمجھ پہلو آیا تو بعد چ حوالے گل اصل دین دمجن ہوں ساڈا ایک رولا میں ہوں جب جناب تشریف لیا اس میں قرآن پاک کر رہا سا آئے پاک سامنے جی میرے اج آئی وہ دل کی مکے دے جڑے کافر سن نا نے نبی پاک ایک مجبوری بیان کی اصل تیری ہدایت قبول کیوں نہیں کرتے ساری کوئی مجبوری سن لے کہ مجبور کیفے بیٹھے آئی کوئی مین اردنا انہا کیا اگر تیری ہدایت اصل قبول کرنے پیچھے چلنے ہدایت دے تے زمین چک لگا اسا تانے لگ گیا قسم خدا دی جس میں ایت پاگ پڑھی نہ مکے کے کافر کی بکواس ابھی سارے منہ آئی, آئی کریں جی ایمان نال ایمانسا جی جی میں گل کرنا پیا یعنی ایک طرف رب العالمین دا فرمان ہویا نا جی انہوں نے منہ چ نکلی وہ بکواس ہے نا جو قرآن سے وہ رب دا فرمان ہے انہوں نے بکواس کی یہ کیسا جی تیرے نال چلنے اچک لے آئے جائیں گے جی او او تے چک دینا ہے. فٹے تھے ہرک تھا کھنا جی آنا یہ ساری مجبوری اصا تیر نال نہیں چل سکے ایمان نال دسیا جی اب نہیں بندے جب دے رہتا ہے مکا وہی نہیں جی کوئی شہ نہیں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 ہر پاسو ناٹکا بند ہو جاتا ہے بولن بھی تو کسی پاسوں گنجائ چڑی ہی کو نہیں دسونے دس سے کی جوب دے کی اگے بولے گا بندہ بے امی تو بے زمیر بندہ اتنا ہتھیار سٹ کے آپ کامان جیسے کافر اپنا باطل کے فالو فرق حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوست کمر باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے دی شان شوکت بڑا ان کی خاطر باطل کو تحفظ دینے کی خاطر یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوست تا کمر اور چراپا جنگ بن گیا ہم پوچھتے ہیں چھ کلیسا نواز چھ کلیسا نواز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 ساری معافی یورپ واسطے وہ جو کرے خوبی ہے خوبی بھی آئے دے ان خوبی خوبی بھی سٹ ستر لکھ دیا کتاب بندہ ویک آیا جہاں دو اکھا ٹڈ لینا یار کتاباں میں یار گل میں رکھی دکھا لیکن میرے تو پوچھو تو میں دنیا کی کتاب چھپنیاں من کر دیا اگر میری رابطہ کر دیں تو یہ سمجھتے ہو میرا کارنامہ میرا یہ رح کہ اگر مینو رب توفیق دے تو میں کتابیں چھپنیاں اچھا بند کر دیا میں کتاباں تباہ کی کتاب والا نہیں ملیا اقبال فرما ہے تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو <سؤال> کتاب خاں ہے اور صاحبِ کتاب نہیں <سؤال> <سؤال> <سؤال> کتابیں مردہ مرسے دین نہ سمجھ آؤ جو تین فراغ کتابہ تو ہو سکتی نہیں جو تُو <سؤال> کتاب خاں ہے پڑھتا ہے صاحب کتاب نہیں جہیں من تن تے کتاب قرآن ہاوی ہووے ہونی تین ساری زندگی کتابیں مرو اے دسو جو رب کے بندے پہلے دے نے کتاباں پہلو آپ ویکو تو سی تاری نبی ایمان دسو جی نبی پہلے آدمی نے کہ کتاب پہلا پہلے کیوں رب دستا کتاب بعد چ دے کے کہ تیرا گزارا کتاب تو بغیر ہو سکتا ہے میرے بندے تو بغیر نہیں ہو سکتا ہوتا کتاب کے بغیر اے بندہ تینوں مل جاوے صرف اے جا یہ سراپی نہیں جہاں فنا ان گل گلتا کرنا کامل دی نہ نہیں جہا کامل فنا ظاہر بت نبی دے دین اللہ دا رسول اللہ دا نبی کی ہوں بس ویکی جا تیرے واسطے یہ سارے کچھ جو کر دا ہے تو کری جا مم. کتاب جی اللہ تعالیٰ بھیجد ہے نبی رسول آتے نہیں آتے ہوں مت ہوگی جی. اگر کتاب نبی ہوئے یاد رکھنا میری گل چالیس سال نبی گزرتا ہے کیا وہ رب دی ہدایت بغیر ہوں ہدایت نالے تو پھر نبی ہدایت کی لوڑ کتاب نال کتاب تری میرے لوگ اسی طرح جہاں کامل ولی اللہ کا نا دل رب دا رابطہ لیکن بوست صرف فرق ہے رسول نبی دا بڑا راست رابطہ ہوں دل دا اللہ تعالی اور جڑا امتی ولی ہوں دا ہے نبی پاک رابطہ یعنی پہلو ہزور حضور دے ہے ہزور دے دل بھی ہدایات آنیا نے لیکن نبی پاک فرق ہے امت ولید نبی نبی کا محتاج نبی کسی کا محتاج ہدایات خاجا غلام فرید کیوں فرما جی؟ کافی نہ ہادی سمجھ ہدایا نہ کافی سمجھ کفایا کرپور دلد وکایا ایک دل قرآن کتاب ہے کیوں پہ آدھا جی؟ تقریباً دوائی گھنٹے میرے خیال کی اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کروا اور جو کچھ صحیح گل ہو رہے اللہ تعالیٰ قبول کروایا بڑی مہربانی جناب میں صرف سنایا سنیا میں کچھ نہیں تھی ہی نہیںل میں بن سکنا کسی آخر لمتے آخر جی جی لالم تو کر ایک شخصی لعنت شخصی لانت جی بےمان بندے بےانے یقین ہو رہی جنا چر ہے حالت اون دے ایسے بندے لعنت ساڑھے امام صاحب آزم ابو پرمسی لانے اللہ علیہ بن بن سرکار، سرکار، سرکار، اے ایک کتاب دا حوالا عن المنطق کلام امام جلال شریوی رحمت اللہ تعالی عام جرائم پیشہ بندے عمومی لانت پونی یا کفار نو لعنت پونی عمومی یہ قرآن سے آیا لعنت اللہ القاضین فاسکین لانت میں بول رہا لانت دسماں میں گزارش کر رہا ہوں تصا جاؤ گو کرو گے اس میرے مطالعے گزر کے تے سب باسا میں لطار کے دودھ گل کر لانت کے مانے والا ماں نے کھن بیان لحان ہے لعان عورت مرد لعنت کرے گی مرد عورت تے لعنت کرے گا اور شخصی لانت ہوں اور لانت کیوں ہوں دی؟ میں جناب ارد کرنا کہ میری عرض سنو نا کہ میرے کو سٹ لکھ دیا کتاب تعالی نے میرے کچھ سمجھ بھی پوری سمجھ کوئی نہیں پر ہے میں فتح شامی جناب در رکھنا اس کے اندر لانت دیا دو دو معنی لکھی دے ایک لانت معنی ہوتا ہے رحمت حق سے دوری دوسرا لانت معنی ہوتا ہے درجۂ ابرار سے دوری جو رحمت حق سے دوری ہے یہ کسی پر لانت ڈالنا جائز نہیں ہے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 نیک تو دورا نے دورا نے تبلیر عام طور تنقید کرو فلاں اس طرح اس طرح نہ لے کے کرو لیکن لالچ جہاں اگر سید المبیا پاک سرکار کی تبلیغ پاک میں لاہن اللہ المحل الحل اللہ لہن اللہ یہود نسارا اتنا قبور امبیاء مساجد حضور پاک سرکار دنیا تو جان دے ہوئے آخری کلمات رسول کریم سرکار دے سن اللہ لانت کرے یہود اور نسارا پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا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 میں کہہ رہا ہوں لالتی کہہ سکتے ہیں لالت اللہ کازبین لال آیا کھڑا تھا جاں ت... جاں سے کون مراد ہے کون جھوٹ ہے مومین جھوٹا کافر جھوٹا ہر جھوٹا بندہ جہاں لالت ہے وہ کافی مراد ہے مراد کا یہ قرآن میں اپنی طرف سے دخل اندازی کرے جہاں فاسکین سے مراد مومن ہے وہاں مومن ہے جہاں کافر ہے وہاں کافی بھی اچھا یہ دسوجے تو لحاظ ہوتا ہے اور مرد لانت کر دینے یہاں لہان کا مسئلہ نہیں ہوتا لیان کا مطلب بھی لانت ہے لہان لانت اپنے پورے بازار میں لہنان فرمایا میں کر رہا ہوں کہ لیان کا مسئلہ براہ حق ہے تو آپ عام طور پر نہ کسی چھوڑا کہ وہ بھی لانتی وہ بھی لانتی سب لانتی میری عرض میری عرض بے شک آپ کروڑ کی کتابیں پڑھنے لگی اچھی کسی کو لانتی اچھا سرکار بالب صلی اللہ علیہ وسلم نے لالت علی یہودیوں پہ لالت فرمائے اچھا ایمان والوں پہ لعن اللہ محل تو پڑھیں اس کا ترجمہ جی جی جی کیا فرمایا سر لاہن اللہ وال کا ترجمہ کریں کیا مطلب مجھے حضرت بات یہی ہے نا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 ان پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اللہ ان پر اللہ لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے بندے بھی لانت کرتے ہیں کسی دسو اللہ تعالیٰ مقام مداج فرمایا کہ نہیں تھیں حدیث ہاں میں نہ کہ میں صرف تصای کرو کن لو مال شریف کی فہرست لیا دو جلدی میں قطار لگی دی کرن کہ بئیمان وانت نہ اور تو اچھا بھائی ثابت کرو میں ایس مجمے کی ماں اللہ دی کہ کرتا ہے مولہ نے بندے بڈی کے مسلمان کافرت دکھی کوئی کافر اللہ تعالیٰ نظت نہیں پسند ہے ان کے اللہ تعالیٰ فرما اللہ بھی لانت کرتا ہے اللہ کے بندے لانت کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ جنہیں فرما رہے لانت کرنے والے بھی ان پر لانت کرتے ہیں لانت کرانگے گے تو انہوں نے شامل ہوا گے اور سنو ایک حدیث دل سارے ہو پیش کر دینا سی اس کند شریف کی حدیث پاگ ہے قطع بگدادی تاریخ کے اندر موجود ہے ملم تک انتل یہ جس کے پاس صدقہ نہ ہو وہ یہود پر لانت کرے اس کو صدقے کا سواب ملے کا سنو سڈو ہی روکی جانے تو نہیں دور اللہ میں مرد وقت مبارک اللہ اللہ مساجد کرے یہد شریف پلف وقت شریف سرکار آپات نے میں بھی یو یاد کرنا دو کرنا رحمت جہاں واسطے جانا بار فرنے لانے جہاں یہودی ٹوا لانتا میں ہمیشہ نہ ہونا کہ بھائی میں تھوک دس پانا پرچے میرے چاشا آ نہیں ایک بار کہہ دینا یہ بتا اوک کے حساب ہے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 جی تے سارے دے برتھا گول ہوا نورانی ہے بخشی کرم شاہ کرم شاہ کرم شاہ کرم شاہری صاحب جی ہاں کرم شاہ صاحب جہاں نے فتوا تر پتا ہی ہونا بریلی شریف فتو آیا کفر د رم شاد میون بندہ جی آئی اتنے ہوں بولنا مسئلا وہ بڑے بڑے پیڑے دلان ہوئی دو چار مینو نے یار پتا گل کی دعا کرو بدرو بخشے جان دعا کرو پدرو بخشے جا کے یار میم ایسا کیا چاہل بخشوا بٹھا گولو بھی تیری رکھی کھڑے تھا باہر بن گیا اور کرم کی گل کھلایا سفا نمبر ایک سو مولنا دیا قرآن کو پہلے لیا کسی کا ہے بزو ظالم لکھی بیٹھا اور من پیڑے تک ملتا ہے بازار کنجرخانے مینا بازار تک کنجر خانہ کیوں جی کیا کنجرخانہ کر دی شاید مکھی یار مجھے سمجھ لگتی کہ آدر چو فیض قدر ملتا مجھے جی بندہ ہے بہت بڑے چکل فارک ہو کر لاہور کی گل ہے بڑا میں ماشاء اللہ بڑے وکلے فارغ ہو کر آ رہا ہے کیوں جی وہ کاری جہاسی ہو کے آیا تو چپ کر گیا تھلے دب گیا خادم بیٹھے سے نامیا کا استاد آتا ہے جی ادرت کیوں میں پوچھو استاد ننگے ہوں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 بریلی شریف مبارک پور انڈیا اور دیگر مطلب جگہ مقامات سے پتہ لگا کہ کفر میں چکر وہ بھی کم رہا ہے جی ستم ظریف جی کا مطلب ہوتا ہے ظالم ستم ظریفی کا مطلب ہوتا ہے ظلم اردو کی تفسیر جی ہے جی یہ بہت قرآن مینا بازارے جمال کرم دن کرو کون جمال کرم حضرت جی حوالے بھی سن کر لو جمال کرم حضرت ایک مطلب شاگرد رشید نے جمال کرم کتاب آپ کے حالات لکھی وہ تیسری جلد سفا نمبر 694 سو چورانوے لکھے اب کسی گستاخ رسول کو کافر کہنے کا دور گزر گیا ہے یہ آپ کا ملفوظ ہے یہ دوسری وجہ کو اس کی اچھا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 کرم شاہ صاحب کرم کرم شاہ صاحب جانتے ہیں آپ کرم صاحب جو ملت اسلامیہ کو کرم بن کر کاٹتا رہا ہے جنرل زیادہ حضرت جو ہے نا حضرت کا نام تو کرم شاہ تھا یہ زیاہ کا زیا گیا یہ ہر شاہ زیا کیسے بنی یہ جنرل زیا نے نوازا تھا جاود دی؟ جاود دی؟ اس کا دیجاؤ دین سے جی ایڈے <laughs> <laughs> گہرے جو آپ کہ انگریز دے بارے کہ فرمایا انگریز آپ پوچھا گیا حضور اصل کا لائسنس کی فرمایا کتا انگریز مارنا پیجے پی جائے خاجا زیادہ خاجا زیاؤدی کتنے سال ہے خواجہ زیادہ تعلق ہے خاجہ زیادہ انتہا درجے دا اور کا نظام قانون دا کتاب پڑھ کے ویکو یہ بنیالوی لکھی پر بندیال بھی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 وہ ملت ہے تو ویا دیں بالکوا نبی بلفیل یہ چالیس سال جب روح شریف جسم میں آ تو چالیس سال تک بالکوا نبی تھے بلفیل نہیں متأثر نہیں پل اس جی کے آخیا اصل نے دیش سے مخالف نے اصا کتاب پہ چھاپنے امام آزم ابو ہنی اللہ سے جو مرضی خدا رسول بھی جو مرضی ہوگی صرف شہر نہیں بولنا چلو کیا فون کیا حدرت جی جو جڑ گیا میں تو تیسر لائی بٹ بولنا میری بھی نام لکھا میں لکھا لیا نور بخش میں دوں میری بھی نوکر لگا بیٹھا لاگ دیتی ہے میں نہیں اخیر جناب ایک نی جانے کن چنڈیا تین نہ پیا بندے کے پترا کو گل تو سونے فلانے جکا پہ فلانے جکا حالانکہ ادرت جی یہ تو چھوٹی گل بالکالی ان ہد تک بکواس لکھی ہے کہ سوبیا کو چالیس سال تک پتا نہیں تھا تو آپ روکتے جہی تحریر پی ہے نا یہ تو ہوں فیصلہ ہوا ہے نا بلکوا بلفیل والا یہ کمیٹی بنی ہے روکنی کمیٹی وی روپنی کمے اتے گئی ہے حضرت کوئی مہربانی کو ساڑی بچار ہے وا بھی رسول دی کوئی فکر نہیں کھان گے نبی پاک دی کوئی فکر نہیں جو تُو کی بیٹھا oh. مہربانی اچھا یہ موقع فرا دیا انہیں اتنے اشرف بچائیے یا دین بچائیے آ. اقبال گل کر گیا وہ کافر فکر تدبیر جہاد دینے کافر جہاد کردہ پوری دنیا کا ملا کا دی فی اللہ فساد اللہ کے راستے میں فساد جدو بھی کوئی گل کرنی نوا دین فیتنا پونا ہن ایمان دس Oh, غلام دستگیر لک د مدرسے بیٹھا ہے اشرف سیال بھی جڑا کڑپین چلا نہیں وا جا کڑپین چند مدرسے گلام دستکیر لک دے بیٹھا ہے جاؤ پتا کرو غلام دستگیر لک آنے پیپلز پارٹی دا ایک نمبر نمائندہ اچھا ادھر کوئی کوفر نظر نہیں آیا کلم اٹھانی صرف سجے تلبے آتے سی پہلو بسیرپور والا محمد احمد تے تے شرک پور والا وہ جمیل رل کے پہلوں مقالا نبی حضرت غوث پاک دے بارے کہ رونت نفس کی وجہ سے انہوں نے کہا دا یہ رونت کا معنی ہوتا ہے اونچا پن پتمی نفس کی محمد احمد بسیرپوریا محمد احمد کتاب لکھی تحری دلی نے مکی احمد اللہ ڈیڑھ دو زلال پرانے عربی کے اندر پھر اس کنجوری نو پہنچی تو لگ آ گئی میں اندر مقدمہ ایک لکھا تو میں اندر لکھ دوں طالب شکار دیکھ لو میں آخیا طالب بل کو برا لفظ ایمانس ساری زندگی بندہ علم طالب نہیں میں آخ اگ لگ گئی سو کتاب جا. اس دے مکھی گالی میرے تے پتہ نہیں ایک لفظ اس طرح بھی نا جناب اتنا کوئی نظر نہیں آ رہا میں کنو یعنی وہ آلہ حضرت بریل والی گل فتح فرمایا ہے گرم بازار ہے ہر طرف سے اسلام پر قرآن پر خدا رسول کی عزت پر گالیوں کی بخار ہے اس وقت فرما, اگر امام احمد رضا فرما دینے اس وقت اگر سب سے کم تر عزت سمجھی جاتی ہے تو خدا رسول حضرت ہر سال فکر امام احمد رضا کا فرق کریں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 ڈاکٹر مسور بھی حیدرآباد ہو گیا رضویات کا مہر شمار ہوگا کتاب لکھی گناہ ہے بے گنا ہی ہے امام سنت فرماتے سے فارسی کتاب آپ کی ہے جی تقویم آپ کی الحمد للہ میں نے کبھی نہیں لکھا الحمدللہ پڑھ کے سرکار تیکو یار کفار جڑے ہیں وہ سڈے نبی پاک سرکار کی زبان بھی استعمال کرتے یا استعمال کر کے فخر محسوس کرتے بنا بھی بنا لو جی واہی واہ یہ جی پچاسی صفحہ کتاب ہے امام محمد رضا کی والطالع قلمی نسخہ ہے صفحہ نمبر ایک پر آپ نے لکھا یہ فارسی کلام ہے وہ عمریست کے بحمد اللہ زبان انگریزی نقش حرف برکرسی الحدام خدا کا شکر ہے کہ ایک زمانہ گزر گیا مگر میں نے انگریزی زبان کا ایک حرف بھی تختی پر نہ لکھا پڑھو نا جی سن دی تعلیم کا تو پتا لگے گہ مجد بنے بننے تے دنیا نا ڈنکا ہی بجیا کیا قسم خدا دی کر کے آنا جدو ڈاکٹر آیا نا سکار نلنے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 تو دیو خردید ہے مولا ابدرآبادی ابدر خیر بیٹے سن ابد اللہ تو کول پڑھن گئے منفک منطق پڑھن گئے تو گل چکی تھی آخیا ساری زندگی واہ پیچھے پڑے رہو گے کتاب چکیاں بغیر دسن تو واپس آپ نے فرمایا رسول کریم دکھنے جگہ حوالہ پڑھنے والا مسلم سبوت بڑھتی ہے کتابیں جنہیں ہاشے لکھے وہ ہاں دکھا من الملا محمد فضل اللہ شرا فکرات القرآن شارا لیسری پہلے کہ قرآن پا غز کیتا پھر کتابیں تھوڑی پڑھ کے پھر آ کے اس زمانے کا ایک ماحول جو پڑھا کھڑا دیتے انگلش پر شروع کر دیتی جب انگلش شروع کی تو بکان ام ہو مزکور یمنا ہو انہو ہی لشان ال یہ جو مولانا فضل اللہ اس کے چچا تھے یہ روکتے تھے کہ بیٹے تم انگلش نہ پڑھ کرو یہ کافروں کی زمان ہے نہ چھوڑو ان کو جس کو نہیں پڑھنا بل یل تفت عہد الیکن یہ کوئی توجہ نہیں دیتا تھا ان کی بات کی طرف وما علماء خارب لے کر ہی ضرور بھی نہیں ابیا عبداللہ نہیں موشین جی مولانا محمد نعمت اللہ نا محمد برکت اللہ لے رہے ہیں محمد برکت اللہ ہاں تو رام دت آئیواہ بابا سروہ اکھا دومگلش پڑھتے گئے دوم اکھا ہنیاں ہو گئی دید ختم ہو گئی فہالا جتل تیبا تبیباں علاج کیا وا آج زو و, و تخن ہو گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ با سرو ماں کہ اکھانائی ختم ہو پلاؤ بلا جن خوا فن کرو علاج آؤ علاج ان محل مزک لیا بھی چاچے آخری چاچے آخری اپنے اپنے اگریزی چھڑا لیا واپس نہ مہول مزک لیا بھی تکلیئر ہو لہب دل قرآن ان شاء الله تعالیٰ قابل ابھی ابو ہو ظال کا شفا اللہ تعالیٰ بکارا میں ہوئی وہ من میں ہوئی وہ قبل ہوئی یا چھٹتا گیا تک ہم واپس آ گئے ہاں بے تاریخ کہیں وہ اگریز ہوں کہ زیادہ بولیں میں میںڑے کی گل نہ یار تبلی کا کریوں سا کوئی نہ جان کا فائدہ کی اپنے دام میں گیا پتر پاگ لے در آخیا میں پڑھا وہ تو ماجے سے بین بجاؤ دا فائدہ ہی کونی تیری ایک نہیں سننی دین کی جہاں خود سنڈا ہے انگریز او تیری بین نہیں بن دے گا نال اتری دا تول سکنا تبلیغ کرے گا نمبر نمبر میں میں میں باہر اگریزاں ایڈی مہربانی کی بلوچستان وزیرستان پھر اگریز آ میں ہوں نہیں مسلمان کرنا کم موقع ہی کو چلیے نا मैं जे आको जे मुला अंग्रेजी पढ़ा तो मुसलमान करेंगे उन्हें आखो बी बम बारी आलो खतरले अंग्रेज पढ़ी अंग्रेज पढ़ी इतने पढ़ी, पढ़ी आओ पहले मुसलमान हो <laughs> जे तुम इतने कर लिया तो फिर तो अस आखिर बिल्कुल ठीक बी <laughs> जे तुसा उठा के वापस लाइ फिर जूठे <laughs> رو بھی اہوی نش کرنے اگریز کو پیسہ تے حکومت پرتی تے حکومت نوانے سارا ڈراما لان پیا کدی اگریزی نال مسلمان ہوئے میں کہ دسو اگریز تئیمان کر رہا قوم نا ہاں میں کہ دس وہ اپنی زبان تکھا جا تڈیا زبان وہ سکھدا اپنی سکھا ہے تو میں لانتی قرآن رسول تو سبق نہیں لینا تو اگریز تو ہی لے لو کسی قوم بدلنا ہو تو اس کی زبان نہیں سیکھی جاتی اس کو اپنی سکھائی جاتی ہے اسے واسطے پاک مستفا صاحب اکرام نے اعلان کر دتا یا کمبر توان تلاج ادنی زبانیوں سے بچو عربی کھولو عربی سیکھو بھی چھوڑو ادھی دنیا مقدم اب نے خلدون چ لکھا حضرت فاروق آزم نے آدھی دنیا پر حکومت جبکہ تو صاحب اکرام نے زبان لوکان دیا ترکرا چڈیا سن کہ زبان, اپنی زبان دی دی جی آبان سی آپ پہلی گل یہ علامہ اقبال کو آخر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 جب کسی کو ولی کہا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے میں نے نبی نہیں کہا ولی کہا ہے نبی واجب الاتباع ہوتا ہے ولی واجب الاتباع نہیں ہوتا اگر انگلش تو نبیق ملت پتر گل گل میری گل توڑ چڑھ میں تیری توڑ چڑھائی تیری گل دا جواب آیا پورا کہ نہیں آیا پہلے ہوں یہ اگوں نوا سوال اٹھایا جی پہلو پچھلے کی کر میں آخیا نبی میں نہیں آخیا اقبال داری منہ سی یہ میں منائی تیوں منائی نبی اور بلی فرق ہوں نبی جو نبی جو کرے وہ کرو جو کہے وہ کرو بلی جو کہے کرو جو کرے اسر اتباع نہیں اس خصوصیات آ سکتے ہیں کئی بچ اور ماںر سکتے ہیں جڑا تیرے واسطے جائز نہ ہو مثلا حضرت باجرید بستانی چکلے کنجری دول گیا کھڑے نے فرماندہ نے دس کی لینی رات دہلی این لینی جو آخان گے کریں گی کریں گی آپ نے فرمایا کر گسو گل کر نماز اپنا کپڑے نویں بدل کے مسلط کلو مسلط کلار کے آ کے یار لا اتنے تک میں ٹھیک ہے تائیے چلیے چلیے چکل بعد گرسا نے کیا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 عزاب دان اس حاضر سے باخبر ہوں میں تو میں بھی یہ ساگ میں ڈالا گیا ہوں مسل خلیل بتاؤ بتاؤ پتر یار پھر ہوئی میں شیر پڑیا ہے اس کہتا ہے عذاب دان حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں بھی یہ ساگ میں ڈالا گیا ہوں مسل خلیلے کا کوئی مطلب شیر کا کیوں مسئلہ پتر اچھا گل مارنا بس نہیں گا میں لکھ دینا بول جا تو میں نہیں تنوع سید اللہ بیا تعالی علیہ وسلم صحیح بخاری شریف سے آدی ادیس کے حضور نے فرمایا کالے ما تل کالا شائن ما کالے ماتو باطل حضور نے فرمایا ارب والیا جہاں گلا کی انہوں نے سب تو سچی گل جی لبی شہر نے کی لبید شہر سے کافر مشرک حضور نے فرمایا اس نے سب تو سچی گل کیتی ہے کی کہ اللہ کلو شاہ ماخ اللہ باطل سن لو ہر چیز اللہ کے سوا بے حقیقت ہے حضور سرکار کافر دشر دلی پیش کر رہے ہیں اور سچا کلمہ کہہ رہے ہیں تس سید سلبیا سرکار اسے کافر نو کافر کہہ رہے نے وہر کے خلاف بھی بول رہے ہیں کلما سداقت آ پیش کر رہے ہیں یہ دس تو میں بھی سدا قتم نہیں کہتا علامہ اقبال کا کلام تین تقسیم اللہ اقبال کام سچا کلام تو میں کتنا سچا کر رہا اقبال کلام تین تقسیم ہوتا ہے میری تقریب سنیجیے کلام علامہ اقبال کا بانگ درا کا کلام کفر سے بھرا ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں کوفر تیرام سارا کوئی دلیل سارا کوئی آنا میں تسلی کر لیے میرا پہلا سوال موگیا اگلا فیصلہ میں دال نہیں بنا دال دلی نہیں تیرا بنا دینا بانگے درا کفر سے لبرد ہے اقبال کیا ایک ہندو نے کتاب لکھی ہے اقبال کا نا و منسوخ کلام آپ کو تو علم ہی نہیں ہے کوئی سیکھا ہی نہیں کوئی دیکھا ہی نہیں پتا جو ختم کی پڑھنے جی علامہ اقبال توبہ بھی ہے سارا ہے اقبال نے خود کہا ہے ہمارے پاس حوالے ہیں اقبال نے کہا میرا پہلا دور تو جہلیت تھا توبہ چیز ترہ کر تو پتر اس طرح کرنا نہ بولو بسملہ سات بارہ بولو یار میں پیا نا اگلا سوال تا کر جہلا آپ جواب جب دیتے نا آپ جب دیتے گئے کافل مطلب فرمایا اللہ تعالی کے سوا جو بھی ہے جملے بارے تستیق فرمائی پورے کلام دی پرمئی حضرال کرنے پیچھا گال ہی میں رانا بھی تنا کی پیا تین خود نو پتا کرنا باقی کر حا جب کہ ہو تین تھوری لگتی نیش باجو نہیں ہوں, ایک منٹ جی پہلے وہ سوال ہوتا سوال ہوں ہے پہلا پہلے وہ آخے مسمان سوبا شیران تو ہوئی ہے کہ داڑی من ہوئی ہے جی یار کی کرن یار کی تو خچا مارنیا کوئی گل کر گا اللہ بند اللہ لانت ہی لانت آئی منٹ جیسے لانت میں لانت بھیجنا اللہ اقبال جب توبہ کر چکا ہے تو اس پر لانت نہیں جا سکتا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 دعویٰ نہیں اقبال انگلش بولی نہیں میں یہ بھٹا کہ اقبال انگلش تعلیم ساری زندگی ریا کس اطراف ہے نیو گلا کر سکلانے تعلیم نظام بارے کیا تعلیم میرا موقع انگلش زبان حرام لے غیر رہی ہے ہاں جی بالکل صحیح آگے بجاتی ہو زبان کوئی بھی بجاتی اور مدری نہیں مباہ لے ہی ہے حرام ہی ہے جو انگلش تعلیم ہے انگلش تعلیم کس کو کہتے ہیں انہوں نے نصاب انہوں کے شکر چاہے اس میں عربی ہو کوئی بھی چاہے اس میں اردو چاہے فارسی ہو وہ انگلش تعلیم ہے جیسے شیعوں کا نصاب چاہے بخاری شریف اس میں ہو چاہے کچھ ہو جو شیعوں کا نصاب ہے وہ شیعوں کی تعلیم قرار پائے گا ایمیں؟ ایمیں. اب ان کی جو تعلیم ہے وہ کفر ہے گا یہ میرا موقف ہے اشرف سیالوی وغیرہ شوکی ہو جی میرے منازرت آئے سن اسی گل سے آئے سن وہ اتھوں جو مناظرے پا آئے نا اگر ہوائی مائی دلال ضرورت ہے تو وہ بھی اسی گلے میرے بحث کر سکتا ہے جائز سمجھنا مرتدہ اس میں توہین اس میں دو چیزیں ہیں مولنا کو رسالا ہے شاید یوسف نماج اللہ ارشاد الارا ارشاد الحارا پی تحویل المسلمین میں مدارس نسارا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 اور لنگور سے یہ سارے انسان پید سیدھا, سیدھا ہوتے ہوتے انسان بنتا ہے اب بیٹے دارون کا نظریہ اب جو نظریہ پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے عربی میں بھی یہ کتابیں ہیں آکسفورڈ کے نصاب کی کتابیں ہیں ساری پگا والوں کے مدرسے کتاباں جنہیں پگل بھیجتا پہ ہر سکول کے اندر یہ کتاب پہلی تو لے کے شروع ہے کام ہونا تو آدمیا سکولوں باقاعدہ ہے آپ تھوڑ دو اتنے سبھی آپ چھوڑ دو بندہ اٹھتا پیا لگور پہلو نگے دیکھے نے ہوں حضرت جی جناب دسو کرنا چاہوں آپ کا مقصد یہ تھا کہ خالی, خالی انگلش بولو کوفر والی انگلش نہ بولو انگلیش متلاہ کان آسان یعنی تو سام فرمید کرنے میں مطلہ کرنے میں انگلی نہیں جی رہا ہوں انتوں تے لانت دیدوں میں اللہم ایک پاس ہے کہ لانت دیدوں میں جو جی دیدی رہا ہے یعنی لانت تھی کی نا انا دوتا ہے تیرے فتوے پہنچ رہا ہے ایک انگلی جبان تو جا انگلی شدی نہیں رہا اب آگ تیرے فتوے تو سمجھے شد کی رہا ہے تیری سمجھ دانی تمہیں چلتا نہ میںری سمجھ کو اہمیت نہیں ماں نہ تو سوال سمجھے نہ جواب سمجھے نہ اگلا پتہ نہ پچھلا پتہ میں آتا بیٹھا جو انگلش زبان ہی بیٹھا دی اقبال پڑھے تو میں بیٹھا تھا اقبال جو حرام کرے تو جائز تھی ویسی تو توں کیا سر تنیا کوئی کم ہے تیرا بند مکتے نہیاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی گوس کتوں پسند زمانے پتنی بلی بنا چکے میون بھی میم مقصد صحیح پتا ہے پتا ہی میں پہلے کیا میں کہ ہو سکتا ہے خصوصیت کوئی اس میں راز ہو سکتا ہے جہل آدمی ہے تینوں میں آتا تو مان تو خرج ہوں جائیں گا تینوں پتا نہیں کیا تین پتا نہیں شیر بانی رحمت اللہ تعالی کی گل کریے ولید القول کا اللہ دے اللہ تعالی دے ولیدا قول مبارک جڑا ہوندا ہے سبحان اللہ اور نبی پاک دی شریعت دے دائرے دے وچ ہوندا ہے او دا پھیلاو شریعت دے دائرے وچ ہوندا لیکن او لوکاں دی سمت نام تعلیم کیوں آیا کرے جی طرح منتشب آپ کو سرجما کرے ستیش باغ کا یہ تو مسلمان ہی پہلے آیا کتوں پتا ہے کیا چیز تلے تلے بنی کھڑی ہے نا شلید کا علامہ غلام رسول پوری حضرت مولانا حضرت نہیں مان رہا تھا تو زمانے کے روش کا نہیں مان رہا تھا گی بول ضرور بول ضرور لیکن سمجھ سمجھ بول اکلوا ما جی ٹھیک ہے جی میری میں بول رہے ہو نا دو بولنا ٹھیک ہے اور یہ بولنے کہ جو کچھ کرتے پا جے نظام کو مقصد میں مطمئن کو قانون چلتا پہ یہی گاطمین اکثر قانون چلتا پہ اکثر لیکن زیادہ قانون آپ نماز پڑھ دو قانون کا اطلاق نہیں ع حکومت گہراتے جو انگریز کا قانون چلتا پہ مجبور چیز لیکن دینی کام ہی اذان دے دوں نماز پڑھ دو پڑھے دو قرآن پان کی سلاوت کرے دو مطلع قانون لینا ہیں نہیں مطلع دیتے ہیں امریکہ مطلب <laughs> <laughs> نہ پتا ہے اپنے پورے ملک دیکھے ہمارے پتا بنے اتنا پتہ ہے اچھا باہر سے میں بیٹھا کریں جی میں امام غزالی بیٹھی زمانے دا گال تو اپنی دیکھتے حالت یہ ہے پاکستان دا پتا نہ باہر دا پتہ ہے پار یار گل پایا بوتر گال <سؤال> سن میری میںالیار کرتے تو سوال کی تھی مٹی دھو جی پانی میں دانی مار دی بکوس کریں تو سوال مٹی دھو کی سوال کی मैं कुछ आगे <laughs> ते दे दे नहीं नहीं नहीं। ते तू जवाब तुम्हें जवाब समझना वाल फिर तू नही आम वाल आदमी पता करी पी क्या करनी है तू सवे थरदार अगे बोल मैं क्यों बैठा आदा तेरी मैं जरूरत तेरी दलेरी सारी सिर्फ ही दस जाए तू सवे थरदार है इस तरह संघी पारते बोल गए बर्बाद करने तू बोले बेटे करेस्त सवाल क्या मीटिंग जिथा जिथा सारे लोग बैठे बठ जाने चुप की बेटे मुरीद किए पढ़ता किसा हूं इवे करने जितना मुरीद होना منہ پیر ہے ہی ہے بحث کرنی ہے ٹھیک ہے نا سر نہیں ٹھیک ٹھیک ہے پیر بول رہے میں ہنسا پہلے چمان کی میںد کرنا ایک جاب دیتے اگلے میں کٹا جلم بیٹھے پہنچ جن یار گال <سؤال> کتنے उतरा तू पानी मठानी मार दिया अपना दिमाग खा दी मैं नौकर ते बैठा मैं मुझा रहा उतरा मैं बिबी जाते मैं यार खुदा बंद सारे आद समझ रखने शक्यता नहीं बह सकता मैं गल मु चुकड़ा फौरन पहुंच जाने गल कितों का करता है तू टां कर उन्होंने मैं तेन हर रंगे समझाया लेकिन तेरे अंदर माशा अकल नहीं तू तो बिबकू में सिर्फ अपनी बेजती करा रहे अपने मजमे में बैठे پیو دا تو سب پیر اپنے سر کپا جی تین پولی نہ پیر دوری تو بت پرست کراؤ ایک خدا پرست पीर छटे हो जाए खुदा सामने गिलोला इमान नीर देते बोल सकते बुद्धू कौम بت پرست پیر بت پرست مرید خدا کو خدا کو خدا تو بولنا <تصفح> مر مار رہے اللہ تعالی فضل کرم تہل کٹا میں شیخ الحدیث پورے دنیا کے مناظر جہی تنہیں سن میرے اگے وہ نہیں چل سکے کی تھی فا چلنے जवाब कर, कर गया है लेकिन तू जाहिर कटिया अचानक एक बार फिर फिर लानती फिर लानी तेन एक पता लानती लाती اللہ رسول کو میں دو جی نبی پہنچانے کا مکلف ہے یا مطمئن کرنے کا ہے تو طریق ہے نا بیٹھا تو مطمئن نہ ہو تیر جوتے پھیر کے فرج مطمئن کر لیتا حولہ پھیرن کے تر حوصلہ کر دومین میںاس سننے دوسرا یہ حضرت نے شعار کی تعریف ہے کہ لباس یا نہیں علامت ہو پہانا جائے کافری اگر وہ کفر دی علامت نہ ہو مسلمان بھی استعمال کرتے ذاتی طور ہوئے کوئی حرج نہیں کپڑے حالانکہ میں نہیں پانا میرے سارے کپڑے الحمد للہ اگر کوئی تو گزارش میئر صاحب رحمت اللہ تعالی جس وقت گل کر رہے نے اس جی؟ وقت انگریز ہی پانے اور مسلمانہ چھالے نو بارے فرد یہ شار ہے اور کتے کے کن میں یہ فکیر کا فرمانا بالکل بڑا حق سی ہوں بت بجے شار نہیں بابا جی شہار نہیں لیکن اتنا ضرور کہ اس کافر دا آیا ہی کافر کی طرف سے آیا اس بلا ارادہ پہ ہے نہیں تو ایسا فیل جو کافروں نے ایجاد کیا ہو مسلمان کو اس میں مشابہت نہ چاہیے فتوی ہے فرمایا کہ حکمت دیا گلا سن جا بندہ ہے چی کردی مثال اسی طرح میں ریوڑ کھڑا بکری تے کڑا کھڑا ہوں انہوں کا ایک کتا बंदा कोई आवे तो आजड़ी को मंगे यार कोई बेट बकरी देखे यार जेने दे हाथ रखना लै जाता कुत्ते हाथ रख लै जाए पर मैं उस बंद एडिया कीमती एडिया हिकमत भरिया गल कसम खुदा करके है ना कि अगर पत्थर त करो तो पत्थर जड़ा ना वह भी पाठ जाया कि यार गल कितों पी हूँ किस सर्जे की गल पे होती اقبال بھی لانتی آک جانا تو مشہبات کی گل میں پکے لوائے بجلی سارا انگریزات مسلمان جی بجلی پکے کو میری سنو اس کشتی صاحب جا سب کچھ بیان تو کرے اللہ دا اللہ رسول دا بیان کرے یا اپنے گھر دارے کی گال کر اللہ رسول کی گل ہے مقدب یہ ہوئے آتے کو خدا کا انگریتے ہیں انگریز کو کہیں اے دیتا ہے پکے دیتا ہے نہ انگریز کو کہیں خدا ہوں کو من لو شیتال کو خدا کو خدا پیدا کرتے کو خدا پیدا کیتے کھا نہ بلا نہ کوئی ना एक मिनट थी बोलना तो उन्होंने आखिरी गलती पाया दस वजह जिन्हों अरबी में जिज आखते उन्हें इतलाक कद से आए एक बड़े सवाल जवाब दिया जितने जवाब रहे पल का क्या बदला करे सारी समय की जागर वी आओ کہیں تو ری گل سی نئی مان آئی دوست بے بکوف کی گال سن سیمانے اس ویت فاروقی چاہیے میرا سوال کرے وہ اچھے طریقے سوال کر کے کیا ہے شلن کا ذریعہ ہاں بات ہے نا ترقی آپ کا کام دینے کا نا بے وقوفا تو قرآن فرما ہے کہ جب جاہل بندہ تم سے مخاطب ہو تو اس کو کہو سلام جان چڑھتا تھی پرام قرآن خدا جاہل کن آخر جا رہا ہے قرآن خدا سلام کا مطلب سلام متارکا سلام کا سلام ہے سلام کہ سلام نا ہے میرا قرآن ایک بیان سرمایا مطلب بلیں خود جا بنتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے بولوں مرد نہ خود مرد تو سلام مطلب میں کدے میں گل سن میری ایک تین آگے بندہ آئی تین آگوں وہ محفل چ بیٹھا میری آخری کافی ایک بندہ میں محفل چ بیٹھا آئی بیٹھے اندر ہبا نکل رہی بندے خبر نہ گا سنوارے تو بند ساڑا تلے والا نہیں No, no, no,